أعوذ بالله من بلّی طانرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم احسن حکمل قومی اولیا بازم اولیا اباد ظالم صورت الماعدہ میں مقصد اور دعویٰ کے طور پر حل حرمت کے مسئلے کی وضاحت ہے اور حل حرمت کے ساتھ متعلق چار مسائل کا بیان ہے تحریمات اللہ ان چیزوں کو حرام مانو جو اللہ نے حرام ٹھہرائے تحریمات بعد جسے اللہ نے حرام نہیں کیا اسے حرام مت جانو نظوراللہ اللہ کے نام کی نظر و نیاز کیا کرو <تصفح> نظور العباد بندوں کے نام کی نظر نیاز نہ کیا کرو مضمون کے اعتبار سے صورت منقسم ہے دس ابواب میں پہلا باب پہلی پانچ آیتیں اور ان پانچ آیات میں ہیل حرمت کے ساتھ متعلق مسائل یا ذکر ہو رہے ہیں آیت نمبر چھ سے گیارہ تک دوسرا باب اور اس دوسرے باب میں امور مصلح المدۃ للمبلغ آیت نمبر بارہ سے انیس تک تیسرا باب اور اس تیسرے باب میں <تصفح> <تصفح> آیت نمبر گیارہ سے آیت نمبر انیس تک تیسرا باب اور اس تیسرے باب میں مثال نے آہد کی وعدے توڑنے والوں کی مثال آیت نمبر بیس سے چھبیس تک چوتھا باب ہے اس میں مثال متکاسرین فی حکم اللہ تعالی یا فی احکام اللہ تعالی کی جو اللہ کے احکام میں سستی کرتے ہیں ان کی مثال آیت نمبر ستائیس سے چالیس تک پانچواں باپ تھا اور اس میں جزاؤ ظالم الحیان الرحمہ کا ذکر ہوا ظالم کی سزا یہ ہے کہ اس کے ساتھ نرمی نہیں کرنی واقعہ قابل اور حابیل کا آیت نمبر اکتالیس سے پچاس تک یہ چھٹا باب تھا اور اس چھٹے باب میں اہلی کتاب کو زواجر نبی علیہ السلام کو تسلی اور ترغیب القرآن اب یہاں سے آیت نمبر اکاون سورہ معاہدہ آیت نمبر اکاون سے اٹھاون تک یہ ساتواں باب ہے سورت کا اور اس میں تحدید ہے مومنوں کو بی موالات اہلی کتاب تحدید مومنوں کو بی موالات اہلی کتاب کیوں مومنوں تم اہل کتاب کے ساتھ دوستیاں کیوں لگاتے ہو بناتے ہو یہ دشمن ہے تو انہیں دشمن کی نظر سے دیکھو کیونکہ جس نے دشمن کو دوست کی نظر سے دیکھا تو وہ ہلاکت کے کھڈے میں گر جائے کرتے ہیں یا یوحدینہ امن لا تتخذوا الیہود صارا اولیاء او ایمان والو مت پکڑو تم یہود ون کو دوست ان سے دوستی نہ کرو بعضہم اولیاء اولیا بعض ان میں سے دوست ہیں بعضوں کے یہ آپس میں ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں بادم اولیاء و بادن اس سے ثابت ہوا کہ القفر ملت و واحد علما لکھتے ہیں فیہ فی دلی رعلیٰ انَََ القفر ملتوں واحد عیسائیت میں دلیل ہے اس بات کی کہ کفر ایک ہی ملت ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک بعض ان میں سے دوست ہیں بعضوں کے وہ طلّم من کم فعن من اور جس کسی نے دوستی کی ان کے ساتھ تم میں سے تو یقیناً یہ ان میں سے ہوا میں طولم فین جس کسی نے دوستی کی ان کے ساتھ دینی امور میں تو فی النََََََََََّ من یقیناً یہ ان میں سے شمار ہو گیا ایک امور دنیاویہ ہیں جب دین کے افعال اعمال اور عقیدے میں خلل واقع نہ ہوں تو پھر معاملاتی دنیاویہ جائز ہیں لیکن موالات فلم یہ کفر کا سبب ہے تو جس کسی نے دوستی کی ان کے ساتھ تم میں سے یقیناً یہ ان میں سے شمار ہو گیا بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا قوم ظالموں کو فطر اللہ دینفی قلوب ہم مرض یوں ساری تو تو دیکھے گا ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے مرض شک اور نفاق کی قرطبی لکھتے ہیں مرض و شک و نفاق تو دیکھے گا ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے یو ساریوں فی ہم وہ جلتی کرتے ہیں فی ہم اے فی معاونت ہم ان اہلِ کتاب کی معاونت میں اور پھر کہتے ہیں یقولہ نقشان تو صیبہ نہ ہم ڈرتے ہیں کہ پہنچ جائے گی ہمیں بھی مصیبت دائرہ مصیبت حوادث زمانے کے موالات اور دوستی اور معاونت کی وجہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی اگر دائرہ زمانے کے حوادث آ جائیں فاص اللہ اب الفتحِ قریب ہے اللہ كہ لے آئے گا فتح مومنوں کے لیے اور یا لے آئے گا ہی ایک حکم اپنی طرف سے امرم من آئندہ ہی اور من آئندہ ہی یعنی مال کی فراخی اہل ایمان کے لیے یا امر قتال کا فرض کر دے گا یا اظہار منافقوں کے نفاق کا کر دے گا امرم من آئندہ فیوس بھی ہو عالامہ سروفی انفسم نادیمین تو ہو جائیں گے یہ اس پر جو کہ یہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں نادیمین پشیمان یہ پھر اس پہ پشیمان ہوں گے یہ منافق و یقول اللہدین امن اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں آہا الدینہ اقسموں کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں آیا یہ وہ لوگ ہیں کہ تم قسمیں کھاتے تھے اللہ پر پکی پکی قسمیں اقسموں جو قسمیں کھاتے تھے بلّہ اللہ پر جہدہ ایمان پکی پکی قسمیں ان کی کہ ان نہملہ معم یقیناً یہ تمہارے ساتھی ہیں حبیتت تعمل برباد ہو گئے ان کے اعمال فاس بہ تو ہو گئی یہ تاوانی نقصانی خسارے میں اب تسلی یا ای یوحلدین امن و میّر تدمن کماندینی فصوفیات اللہ قومی حب ہم و حب تسلی مومنوں کو اور تحدید کافروں کو مرتدین کو تحدید ہے او مومنوں جو کوئی بھی پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے یر معاذ اللہ تو من شرط کی جگہ واقع ہے جواب مقدر ہے فلا باسا جو اپنے دین سے پھر گیا تو کوئی نقصان دین کو اور اللہ کو نہیں دے سکتا فلا با کوئی بات نہیں اب یہ ماں بات کلام یہ علت ہے کیوں کوئی وجہ نہیں کوئی بات نہیں اس لیے کہ فسوفیات اللہ بقوم تو یہ علت ہے جزائے محظوفہ کی او مومنو جو کوئی بھی پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے فسو فیات اللہ بھی قوم ان تو جلدی ہے کہ لے آئے گا اللہ پیدا کر دے گا اللہ ایک ایسی قوم کو یوہب ہم کہ اللہ محبت کرے گا ان کے ساتھ وہ یبو نہ اور یہ محبت کریں گے اللہ کے ساتھ محبت جب جانبین سے ہوتی ہے تو یہ فائدہ مند اور کامل اور سچی محبت ہوتی ہے ایسی لوگوں کو اللہ پیدا فرما دے گا جن کے ساتھ اللہ بھی محبت فرمائے گا اور یہ بھی اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے ازلتن علی عالمن یہ دوسری صفت نرمی کرنے والے ہوں گے مومنوں پر اعلیٰ متضمن ہے شفقت اور مہربانی کے معنی کو عالمومنینہ مومنوں کے لیے آجزی کرنے والے ہوں گے یعنی شفقت اور مہربانی زاد المسیر میں ابن جوزی نے کہا اعلیٰ شفقت اور مہربانی کے معنی کو متضمن ہے ازلََََََََََََََََ علی المومنين نرمی کرنے والے ہوں گے مومنوں پر عزتن عال الكافين سختی کرنے والے ہوں گے کافروں پر یہ تیسری خباثت صفت کہ کافروں پر سختی کرنے والے ہوں گے جیسے صحابہ کی صفت کی فتح فتحت نمبر 29 میں آ جائے گی انشاءاللہ محمد الرسول اللہ والذین لدین مَو علی و رحماء رحمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ساتھ ہیں اشد الكفار بہت سختی کرنے والے ہیں کافروں پر اور نرمی کرنے والے ہیں مومنوں پر روحماؤ فی مابین نرم دل ہے مہربان ہے اپنے مابین اپنے درمیان مابین ہیں تو وہ اور اچھی آواز صحیح ہے فی سبیل اللہ یہ چوتھی صفت جہاد کرنے والے ہوں گے اللہ کی راہ میں پانچویں ولا خافون علومۃ ایمن اور نہیں ڈریں گے یہ ملامت کرنے والے کی ملامتی سے یہ پانچ صفات اللہ کے محبوبوں کی ایک اللہ ان سے محبت کرے گا یہ اللہ سے محبت کریں گے دوسری مومنوں پہ نرمی کرنے والے ہوں گے تیسری عزت نال الکافر کافروں پہ سختی کرنے والے ہوں گے چوتھی یجاہدون فی سبیل اللّہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے اور پانچویں ولاء خاف نعلومت علا اور نہیں ڈریں گے ملامتی سے ملامتی کرنے والے کی جو کوئی جو کچھ کہے کوئی کہے گا یہ وہابی ہے کوئی کہے گا یہ پنچمیری ہے کوئی کہے گا یہ فلان اور فلان ہے لا فون علامہ تلائم میں نے ابن جوزی کے حوالے سے آل حق علماء کی تین صفات ذکر کی تھی آپ کے سامنے ایک ننگی توحید کو بیان کرنا مسئلہ ببانگِ دہل بیان کرنا تسلط فی مسائل دوسرا لا فون علوم تلائم اور تیسری صفت آل حق علماء کی یواد دونا فیما بے نہ ہم اپنے درمیان آپس میں محبت کرنا ذالقہ فضل اللہ اللہ کے کا فضل ہے ظالق سے اشارہ ہوا ان صفاتِ مذکورہ کی طرف یہ اللہ کا فضل ہے دیتا ہے اللہ یہ فضل جسے چاہے اور اللہ فراخلم والا ہے تم دوستی نہ کراہل کتاب کے ساتھ کیوں کہ تمہارا دوست اللہ اور اللہ کا رسول اور مومن ہونا چاہیے انمّا ولیکم اللہ و رسول و اللہدینہ یقیناً دوست تمہارا اللہ اور اللہ کا رسول ہے اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللّینہ وہ ایمان والے یقین انسلاطہ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ یوتون زکوٰۃ اور دیتے ہیں زکوٰۃ وہ ہمراہ کی اون اور یہ ہیں رکوع کرنے والے دین کا کام کرنے والے یا نماز اللہ کی عبادت اور عاجزی کرنے والے یا رکو محمد الرسول اللہ کی نماز میں تھا اہل کتاب یہود کی نمازوں میں رکو نہیں تھا تو یہ نبی علیہ السلام کی تابداری کرنے والے ہیں اب ابشارت ومۃ اللّہ ورسوله اور جس کسی نے دوستی کی اللہ اور اللہ کے رسول سے ولدین امن اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ مَن یہاں پھر شرط کی جگہ پہ واقع ہے تو جوابِ شرط فولا حِزْبُ حزب اللہ جس کسی نے دوستی کی اللہ اور اللہ کے رسول سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو یہ اللہ کا گرو ہے تو فَإِنَّ حزب اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ یقیناً غرو اللہ کا یہی ہوں گے کامیاب غالب یہی غالب رہیں گے یا اللہ ددین امن اللہ تخیذ اللہ ددینت تخذ الدین کم او ایمان والو مت پکڑو یہ پھر مکاتا ماہل کتاب معلل بوجوہ عاشارہ ذکر ہو رہا ہے وجہ اول یہ ہے کہ یہ لوگ استحضاب بدین کرتے ہیں دین سے کے ساتھ مسغرے کرتے ہیں تو ان سے دوستی نہ کرو او ایمان والو مت پکڑو ان لوگوں کو جنہوں نے پکڑا ہے تمہارے دین کو حضواََ مسخروں کے ساتھ ولابََ اور کھیل کود بنایا ہے دین سے من الدینہ ان لوگوں میں سے اوت الکتابہ جن کو دی گئی ہے کتاب من قبلکم تم سے پہلے ولکفارا اور مت پکڑو کافروں کو اولیاء اتخذو فعل ضمیر اس میں فائل کی اولیاء آ یہ مفول ہے مت پکڑو ان کو دوست اور ڈرو اللہ سے اگر ہو تم ایمان والے وی دانا دے تم الاََصلاۃ تخضوا اور جب تم آواز دیتے ہو نماز کے لیے وجہ ثانی ندا سے مراد آزان ہے یعنی اصول دین تو اصول دین ہے فروع دین کے ساتھ بھی استحضاء کرتے ہیں جب تم ندا دیتے ہو آواز دیتے ہو نماز کے لیے اتخوا حضوع تو پکڑ لیتے ہیں یہ اس کو مسخروں کے ساتھ و لائبہ اور کھیل کود سمجھتے ہیں کھیل کود کے ساتھ ظالک یہ علت استحضا کی جہل یہ اس وجہ سے بھی انََََََََََّ قوم اللہ کہ یہ لوگ ایک قوم ہے نہ سمجھ یاقل میں عقل نہیں ہے اذان سنت موقعہ ہے لیکن سلواتِ خمسہ اور جمعہ کے لیے سنت موقعہ ہے اس کے علاوہ اذان نہیں ہے جو اذانیں وباء عام کی وجہ سے یا طوفان اور کسی اور عذاب اور کسی اور مصیبت کی وجہ سے دی جاتی ہیں یہ اذان شریعت میں مشرور نہیں ہیں اسی طرح بعض علاقوں میں جب میت ہو جاتی ہے تو اذان قبر میں دی جاتی ہے میت کو قبر میں اتارنے سے پہلے اور کہتے ہیں کہ اس اذان دینے سے قبر کی دفعہ ہو جاتی ہے لیکن یہ بدعت ہے شامی میں پہلی جلد صفحہ 607 اور میاں مسائل میں شاہ ساق نے صفحہ 51 پہ لکھا کہ یہ بدعت ہے اسی طرح جب بارش زیادہ ہو تو مسجد کے کونوں میں آزان دی جاتی ہے بعض علاقوں میں یہ بھی ہی نہیں ہے کل یاہل کتابی اب یہاں سے آٹھواں باب ہے آیت نمبر انسٹھ سے 66 تک اور اس میں تحدید ہے علماء سو کو کل یاہل کتاب کہہ دیجیو کتاب والو حل تنقیم و نمنا حل استفاہ میں انکاری ہے ما نافیہ کے معنی میں تم لوگ برا نہیں جانتے ہم سے اللہ ان مگر یہ بات بری جانتے ہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے اللہ کی توحید پہ ایمان لائے اللہ کے رسول پہ ایمان لائے بلّاہ بھی توحید اللہ یا بر رسول اللہ و ماء اللہ علّہ اور ہم ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا ہے ہماری طرف وماء اللہ من قبل اور ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو نازل کی گئی ہے اس سے پہلے ہم مانتے ہیں و ان اکثر اکم فاسی قنور اکثر تم میں سے فاسق ہیں اللہ کے حکم کو توڑنے والے ہیں تو یہ جرم تھا مومنوں کا اندل کفار ان آمنا باللہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں و مزیز الحمداسکون اے وقع نافی کم وقاد و نافی کم اور ہمارا عقیدہ تمہارے بارے میں یہ ہے کہ تم میں سے اکثر فاسق ہیں اللہ کے حکموں کو توڑنے والے ہیں کل حل ونبی کمبر دالی کا مصعب عند اللہ کہ دیجیے آیا خبر دے دوں تمہیں بدتر حال کی اس حال سے مصوبتاً عند اللہ ثواب اور بدلے کے اعتبار سے اللہ کے ہاں اب ان کے بدلے کو ثواب کہا حا تحق و من کیونکہ ان کے لیے ثواب نہیں عذاب ہے لیکن ان اہلِ کتاب کے لیے لفظ ثواب کا تحق و من لائے تم بھی ثواب کے تمادار ہو تو سن لو وہ بدلے کے اعتبار سے بدتر حال تمہیں بتاؤں اند اللہ اللہ کے ہاں من وہ ہے من لعنہ اللہ یہ خبر ہے مبتدا محضوفہ کی ہوا من لانہ اللہ ہو یہ وہ ہے جس پہ لانت بھیجی ہو اللہ نے یا یہ بدل ہے بشررین سے مضاف کے حذف کے ساتھ بدل ہے بشررین سے بشرین مبدل من ہو ہے یعنی دینہ ملان اللّہ اللہ بھی کتمان دین اس کا جس پر لانت بھیجی ہو اللہ نے حق کے چھپانے پر وغضب غضب علیہ اور غس غضب اللہ کا ہو اس پر غضب علیہ بسبب الحسد ما اہل الامانی غضب ہو اللہ کا غضب ہوا ہے اللہ کا اس پر اہل ایمان کے ساتھ حسد کی وجہ سے وجالمن القیراد و الخ اور ٹھہرایا ہے اللہ نے ان میں سے القیراد بندر بلحی الحیلے کرنے کی وجہ سے و الخ اور خمزیر بے المعجزات و عبادت طاوت اور شیطان کے پجاری یہ آتف ہے سابقہ من کے سلے پر یعنی یہ لوگ بندگی کرنے والے ہیں شیطان کی پجاریت ہیں یہ لوگ شیطان کے عبدا من دون اللہ بھی عمر الائی عن سوائی السبیل یہ لوگ بہت بدتر ہیں درجے کے اعتبار سے اور گمراہ ہیں سیدھی راہ سے وحدا جا اکم قالو جب آ جائے آپ کے پاس تو یہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں وہ قد د خلو بال قد خرجو ہی اور یقیناً یہ لوگ داخل ہوئے تھے کفر کے ساتھ اور یہ لوگ یقیناً نکل گئے آپ کی مجلس سے اسی کفر کے ساتھ ایمان وغیرہ نہیں لائے واللہ اللہ اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو یہ دلوں میں چھپاتے ہیں و ترا کثیرمن یو ساری یوں والعدوان اور دیکھے گا تو بہتوں کو ان میں سے جو کہ جلدی کرتے ہیں گناہوں میں فل اس میں اے ماں کا تموہ فط توراتے و لودوان اے ماں جو تورات میں سے انہوں نے چھپایا تھا اور عدوان جو اپنی طرف سے تحریف کی تھی داخل کیا تھا تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی نے فل عس میں اے ماں کا تموہ فط توراتے ماں کا مازادفی ہا دیکھے گا تو زیادہوں کو ان میں سے کہ جلدی کرتے ہیں گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں واقع ہے مستا اور ان کے کھانے میں حرام کو حرام کے کھانے میں بہت تکڑے ہیں یہ لب سما قانونی عمل خواہ بہت برا ہے وہ جو کہ یہ عمل کرنے والے ہیں جو عمل یہ کرتے ہیں وہ بہت برا عمل ہے للاینا مربانی یہ تخصیص ہے معلوم یہ ہوا کہ نہیں ان منکر کو چھوڑنا یہ اب ب فعل منکر ہے ایک منکر کرنا ہے ایک منکر کی رد نہیں کرنا یہ دونوں گناہ ہیں اسی لیے علماء نے لکھا ہے محدثین نے الفاعلوسا کی تصویار گناہ کرنے والا اور گناہ کا تماشا کرنے والا دونوں برابر ہیں جب گناہ ہو رہا ہو اللہ اور اللہ کے رسول کا خلاف ہو رہا ہو تو تمہارے اوپر نہیں ان منکر لازمی ہے لولا ربانی یونا کیوں نہیں منع کیا ان کو اللہ والوں نے ربانی ربانی, ربانی سے مراد علماء النصارہ والاحبار اور مولویوں علماءود حسن بصری اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں تفصیر الحداد نے ان کا قول ذکر کیا کہ یہ آیت اشد و تخویف نہیں ان منکر کو چھوڑنے پر اشد و تخویف حادیل آیا جو لوگ منکر کی رد نہیں کرتے اور نہیں ان منکر نہیں کرتے تو اس آیت میں ان کے لیے بہت سخت تخویف ہے نہیں ان منکر کے ترک پر اشد تخویفاً کیوں منع کیا ان کو اللہ والوں نے اور علماء نے ان کے عنقول ہم السما ان کے کہنے کے سے السمہ گناہ کے واقعی مستا اور ان کے کھانے کے سے حرام کو لبی سما قانوی اسنعون بہت برا ہے وہ جو یہ بنانے والے ہیں جو بناتے ہیں یہ سمرقندی نے بحر العلوم میں لکھا ہے وہ کلو عالم یا ولم المعروفی والمینا عامقر فوا داخل هذه آیا ہر وہ عالم جو امر بالمعروف اور نہیں, ان منکر نہیں کرتا وہ عیسائیت کے حکم میں داخل ہے اور ابو حیان باہر محیط میں لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں صرف میرا استاذ ہی اس صفت میں اسلاف کے قریب ہے وہ منکر کی رد میں کسی سے نہیں ڈرتے ابو حیان باہر محیط میں لکھتے ہیں اور ہم بھی یہ کہتے ہیں بحمد اللہ ہمارے اس وطن عزیز میں اگر صحیح طریقے سے منکرات کی تردید کرنے والے تھے تو ہمارے مشائق اظام تھے جو ہر منکر کی رد میدان عمل میں کرتے تھے وقالت الخواہ بہت برا ہے وہ جو یہ لوگ یشنع بناتے ہیں وقالت الید اللّہ مغل اللہ اور کہتے ہیں یہود آیت نمبر بہاسٹھ میں آیت نمبر بہاسٹھ میں یہ عملون تھا اور آیت نمبر ترسٹھ میں یشنع ہے وہاں امیوں کا بیان تھا تو یہ عملوم مولوی تو بناتے ہیں حرام گناہ یسنع ان کے بیان میں اس لیے کا امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاد ضمعام تفسیر مدارک اور کہتے ہیں یہود ہاتھ اللہ کے مغل بند ہے بند ہیں خیر سے اللہ اپنے بندوں کو نہیں دیتا مغلولہ یہ کہا کرتے تھے یہود کہ انس کا چچا سخی ہے یہود کا اعتراض تھا بارش نہیں ہوتی تھی تو یہود عام انس کی قبر پہ دیگیں پکا لیتے تھے تو اللہ بارش کر دیتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ میں انس سخی ہے اور اللہ بخیل ہے معاذ اللہ نظمِ نظم الدرر میں بکائی نے یہ لکھا ہے تو اللہ رب العزت ان کی تردید کر رہے ہیں وقالت یہود اور کہتے ہیں یہود اللہ کا ہاتھ مغلول بند ہے غلط عیدی ہم یا تو یہ بد دعا ہے انشاء ہے بند ہو جائیں ان کے ہاتھ اللہ ان کے ہاتھوں کو بند کر دے یا یہ خبر ہے غلط ایدیہم بند کر دیے جائیں گے ان کے ہاتھ قیامت میں ان کے ہاتھوں میں توق ڈال دی جائیں گے ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا جائے گا وہ لعینوں بیم اور لعنت میں داخل ہوئے ہیں یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا اللہ کے بارے میں بے ادبی کا کلام لعینوں اور پلانت کڑے شویدی بیماں کالو پر سبب ددی چدی سوئے بلی ادا مب بلکہ اللہ کے ہاتھ تو فراخ ہیں یہ کنایا ہے فراخ تام سے کنایا ہے فراخ تام سے یون فکو کئی اللہ خرچ کرتا ہے جیسے ہی چاہے وہ مختار ہے بلی اداو یہ متشابہات میں سے ہے اور ہم اس پہ ایمان تو رکھتے ہیں مایلی قبیشانی ہی اور تشبی تعطیل نہیں کرتے معالم التنزیل میں امام بغوی نے کہا ہے ہم تشبیہ اور تعطیل نہیں کرتے بس ہمارا ایمان ہے داح و پر ولیزی دن یہ فعل ہے معاون ذیل کا یہ فعل ہے اور کثیر مفہول اول ہے تو گیان مفہول ثانی ہے اور خواہ خا زیادہ کرتا ہے بہتوں میں سے ان میں سے ما وہ کتاب جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے زیادہ کرتا ہے ان میں توغی آنا سرکشی اور کفر سرکشی اور کفر کو زیادہ کرتا ہے تو قرآن کی طرف یہ نسبت سببی ہے کہ قرآن ان میں سرکشی اور کفر کو زیادہ کرتا ہے یا زیادت بمان اظہار قرآن ان کی سرکشی اور کفر کو ظاہر کرتا ہے اب تسلی والقی نا بین الاداوطا اور ڈائری ہے ہم نے ان کے درمیان دشمنی ظاہری والبغضہ اور بغض دل کا اچھا پہلے فرمایا کہ بعد ہم اولیاء اوباد بعض ان میں سے دوست ہیں بعضوں کے آیت نمبر اکاون میں اور یہاں فرمایا کہ القعینہ بین الادا و تو آیتین میں ظاہری تناقض لگ رہا ہے لیکن تناقض نہیں ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپس میں دوست نہیں ہے لیکن دوستی اسلام اور مسلمان کے خلاف کرتے ہیں آپس میں تو ان کی القعینہ بین ادا و یہ اگر آپس میں اتفاق کرتے ہیں تو مسلمانوں کے خلاف ان کے اپنے گھر میں بہت عداوت ہے ظاہری اور بغض دل قیامت تک ہم نے ڈال دیا یہ تسلی تھی کلّما و قدو نارن ہر بار کہ جب یہ جلائے آگ للہ جنگ کے لیے تو اطفا الطف اللہ بجھا دیتا ہے اس آگ کو اللہ یہ آگ جلاتے ہیں تو اتفاق کے نایا ہے جنگ کے ختم کرنے سے اوقدو عبارت ہے ارادت الحرب سے جب یہ جنگ کا ارادہ کرے اور جنگ بنانے کی کوشش کرے تو اللہ اس کے اس کو ختم کر دیتا ہے جنگ کو اپنے رحم اور مہربانی کے ساتھ ویساؤن فل فسادن اور کوشش کرتے ہیں یہ زمین میں فساد پھیلانے کی ی ساؤنفل عردی یا ملونفیحہ بالمعاسی وید اللہ عبادت غیر اللہ ثمرکندی العلوم میں فرماتے ہیں یہ زمین میں گناہوں کے کام کرتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں العبادت غیر اللہ غیر اللہ کی عبادت کی طرف یہی سائی فل فساد ہے کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کے پھیلانے کی اور اللہ محبت نہیں کرتا فسادیوں سے ولو الکتاب امن و اگر کتاب والے ایمان لے آتے یہ ترغیب ہے کتاب کی طرف کتاب کی طرف ترغیب ہے اور کتاب کے فوائد ذکر ہو رہے ہیں اگر اہل کتاب ایمان لے آتے وقت اور خود کو بچاتے بے ایمانی سے تو لقف فرنان ہم خامخا ہٹا دیتے ہم ان سے ان کے دنیاوی تکالیف کو ولاد خلنا ہم جنا تنائیم اور خام داخل کر دیتے ان کو جنتوں میں نعمتوں والی ولو ونحم اقام و طورات اگر یہ لوگ جاری کر دیتے احکام تورات کے غرائب التفسیر میں لکھتے ہیں اقام و طورات اقام و احکام احا وجیلا اور انجیل کے احکام کو جاری کر دیتے و من رب اور جاری کرتے احکام اس کتاب کے جو نازل ہوئی ہے ان کے طرف ان کے رب کی طرف سے تو لا کلو من فوقی ہم خامخواہی کھا کھاتے رزق اوپر کی طرف سے یعنی باران بارش وقت پر ہوتی ومن تحتی ارجلی ہم اور اپنے پاؤں کے نیچے سے یعنی فصل اور اناج اور غلہ صحیح اگتا منہ مختص منہم مختصدََََََََََََ بعض ان میں سے مختصيدن اے عادلطن غیر و خطیب خطيب صاحب شیربينى سراج المنیر میں لکھتے ہیں مختصدتن اے عادلتن بعض ان اہل کتاب میں سے درمیانے ہیں عادل ہیں غیر و جو کہ غالی نہیں ہیں غلوف الدین نہیں کرتے یا مقتصدہ موحدا منہم منہ امت الم مقتصدہ بعض ان میں سے گرو ہے مختصد المعیدۃن توحید ماننے والے و کثیر امن ساما عمل اور زیادہ ان میں سے بہت برا ہے وہ جو یہ عمل کرتے ہیں زیادہوں کا عمل تو برا ہے اب یہاں سے آیت نمبر ستاسٹھ یہاں سے آیت نمبر چھیاسی تک آیت نمبر ستاسٹھ سے آیت نمبر چھیاسی تک یہ نواں باب ہے اس صورت کا اور اس میں ترغیب فی تبلیغ اور طریقہ تبلیغ کا اور تسلی ذکر ہو رہی ہے ترغیب فی تبلیغ اور طریقہ تبلیغ کا اور تسلی یا یوہر رسول اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغماون انزل کمر من کا تبلیغ کیجیے اس کی جو نازل کی گئی ہے ما ضلع عام ہے قرآن حدیث دونوں کو شامل ہے وہی جلی اور وہی خفی وہی متلو اور وہی غیر مطلو دونوں کو شامل ہے ما ضلع اور شیعہ لوگ استدلال باطل کرتے ہیں کہ معنزلہ سے مراد وہ وہی ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰوں کی فضیلت اور خلافت کے بارے میں تھی اللہ نے اس کے پہنچانے کا حکم کیا ہے نبی کو لیکن یہ غلط ہے نحوی قاعدے کے خلاف بھی ہے کیونکہ معنزلہ عام ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کیجیے اس وحی کی جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وہ لمطف الفما بلرختہ رسالتہ اگر آپ نے نہیں کیا یہ کام تو آپ نے نہیں پہنچائے اللہ کے پیغام رسالت کا حقی ادا نہیں ہوا فما بلختہ کیونکہ بعض کا کتمان کل کے کتمان کی طرح ہے قرطبی بھی لکھتے ہیں اور باہرالعلوم بھی لکھتے ہیں فما بل اختر بعض وہی کو چھپانا کل وہی کو چھپانے کے مترادف ہے تو شیعہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اہل بیت کی کو بعض باتوں پر خاص کیا تھا اور خاص اہل بیت کو وہ وحی نبی علیہ السلام نے پہنچائی تھی یہ غلط ہے مشکات میں جلد ثانی میں حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے واللہ ما ماخنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم نبی علیہ السلام نے ہمیں کسی راز کی بات کے لیے خاص نہیں کیا اللہ کے نبی وہی کو عام بیان کیا کرتے تھے کسی کے ساتھ خصوصی راز نہیں بنایا کرتے تھے وہی کو تو عام لوگوں تک پہنچانا ہے بل اقماؤن ضلع میں ربق اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو فما بلختر صالت ہو نہیں پہنچایا آپ نے اللہ کے پیغامات والاسم و کمن الناس اللہ بچائیں گے آپ کو لوگوں سے اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کریں گے ان اللہ لا دل القوم الكافرین بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا قوم کافروں کو الی حل کتاب طریقہ تبلیغ کا کہہ دیجیے ہو کتاب والو لستم على شعین نہیں ہو تم کسی چیز پر لستم على مالا نہیں ہو تم کسی تی... چیز پر کسی حیثیت میں یا کسی دین پر حتیٰ تو قیم یا کچھ بھی نہیں ہو کچھ حیثیت نہیں تمہاری لے سب شیئین ہو حتیٰ کہ تم جاری کر دو احکام تو رات کے اور انجیل کے اور اس کتاب کے جو نازل کیے گئے ہیں تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے ولی عظید النا کثیر امن ضلع کمر رب کا اور خام ظاہر کرتا ہے بہتوں میں ان میں سے وہ وحی ظاہر کرتی ہے بہتوں میں ان میں سے وہ وحی جو نازل کی گئی ہے تے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے ظاہر کرتی ہے تغيان اوك و سرکشی اور کفر اکہتر نمبر آئے میں بھی ایسے گزرا فلا تأثالقومل کافرین تو آپ غمگین مت ہوئے ہوئیں قوم کافروں پر اب ترغیب صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی طرف بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں منہ سے یعنی منافقین ہیں ان الدین آمنوں سے مراد منافقین ہے کیونکہ بعد میں تقابل ذکر ہو رہا ہے ان کا من اب باللہ سے تو مومن کا تقابل مومن سے کیا معنی آمنو سے مراد منافقین ہیں ایمان کا کلمہ زبان سے صرف پڑھنے والے من آمن سے مراد دل کے مومن ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان کا دعوی کرتے ہیں آمنو ایمان کے دعوے دار ہیں والذین لدینہ اور وہ لوگ جو یہودی ہیں وہ اور وہ لوگ جو صابی ہیں صابی و سابیون یہ مبت معذوف کی خبر ہے یہ مبتدا ہے معذوفبر و سابیون قزا ہے معذوف الخبر مبتدا ہے اور سابیون بھی اسی طرح ہیں اور عیسائی بھی یا ان چاروں کا تقابل ہو رہا ہے منافقین ہادھو سابیون اور نصارہ ہیں یہ من اس کی طرح آمن اللہ جو ایمان لایا اللہ پر اور قیامت کے دن پر و عام عمل کیا نبی علیہ السلام کے طریقے کے موافق فلا خوفنا علیہم ولام یاضنون تو نہ ڈر ہوگا ان پر آنے والے وقت کا اور نہ یہ غمگین ہوں گے گزرے ہوئے وقت پر اب تشجی اور بہادری لقد اخذنا ساکہ بنی اسرائیل وارسلنا سََََََََََََََََََنا رس یقینا لیا تھا ہم نے پک وعدہ پکا بنی اسرائیل سے اور بھیجے تھے ہم نے ان کی طرف رسول امبیا وہ میساک سور بکر کی آیت نمبر 83 میں بیان ہو چکے ہیں قاضی بسعود لکھتے انہی میثاق کی طرف اشارہ ہے کلما جا رسول ہر بار جب آ جاتا تھا ان کے پاس رسول بی ما ان احکام کے ساتھ لاتا ہو فسوم جو پسند نہیں تھے ان کی نفسوں کو بیمار لاتا ہو عانفس و مراد توحید کا مسئلہ ہے یہ نے پسند نہیں تھا فری قن تو ایک گروہ فری منصوب ہے اور فعل محصوف ہے اور کز فعل فائل ہے اس کا مفول معذوف ہے تو یہ تکرار ہوا قز ذبو فریقً کس تقتلون فری تقتلون تختلو جٹلاتے تھے تو جٹلاتے تھے یہ ایک گروہ کو اور قتل کرتے تھے دوسرے گروہ کو جس پہ وس نہیں چلتا تھا بس نہیں چلتا تھا اس کو اس کی تکزیب محس کرتے تھے اور جس پہ طاقت ہو جاتی تھی قدرت مل جاتی تھی تو اسے قتل کر دیتے تھے انبیاء کو کیونکہ وہ انبیاء جااہم آئے تھے ان کے پاس بیمار آتا ہو عنف آج بھی کام ہے وہ اور انہوں نے گمان کیا اللہ تکن فتنتن کہ نہیں ہوگا ان کا یہ فعل فتنتن سبب عذاب کا یہ فعل انبیاء کے قتل کا عذاب کا سبب نہیں ہوگا ان کا یہ گمان تھا فعمو تو اندھے ہو گئے وہ سمو اور بہرے ہو گئے آموں عن دینی ودلائل سمو آن سماع الحقی اندھے ہو گئے دین سے اور دین کے دلائل سے اور بہرے ہو گئے حق کے سننے سے سم سمتاب اللہ علیہم پھر مہربانی کی اللہ نے ان پر بے ارسال آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر کے بھیجنے سے اللہ نے ان پہ احسان کیا مہربانی کر دی ابن جزی تہسیل میں فرماتے ہیں تو سما عمو پھر یہ اندھے ہو گئے عاندین و دلائلی و سموں اور پھر یہ بہرے ہو گئے حق کو سننے سے کثیر من ہم زیادہ ان میں سے اے وزال کثیر المن خبر ہے محضوف المبتا اس کی مبتدا محضوف ہے وزالی کا کثیرمن یہ بہت ہے ان میں سے بہت لوگ اندھے اور بہرے ہو گئے و اللہ بصیرم بھی مایام اللہ دیکھنے والا ہے اس کا جو یہ عمل کرتے ہیں اب پھر رد نصارہ پر لقَ کفر قالو ان اللہ ددین قالون اللہ ابن مریم یقیناً کفر کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ مسیح ابنِ مریم ہے یہ حلولیہ تھے حلول کے قائل تھے بدن عیسیٰ کا اس میں حلول اللہ کا یا مراد اتحاد ففات ہے مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کون ہے اللہ کی صفت یہی مصیب نے مریم میں ہے نا یا حلول کا عقیدہ تھا اور یا مراد اتحاد فی کو کفر کیا یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بے شک اللہ مصیب نے مریم ہے ہمارے بعض صوفیہ میں بھی وحدت الوجود کا یہ عقیدہ چل رہا ہے شاہ صاحب نے اس پہ اچھی تفصیل کی حجت اللہ البالغ میں ہم وحدت الشہود کے قائلین ہیں وقال المسیح یا بنی اسرائیل اور کہا تھا مسیح علیہ السلام نے او بنی اسرائیل او بد اللہ حربی و رب بندگی کرو ایک اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے انہوں میوں شرغب اللہ یقیناً شان شانی ہے جس کسی نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ فقط حرم اللہ علیہ الجنہ تو یقینا اللہ نے حرام کر دیا اس پہ جنت کو کیوں مدارک میں امام نصفی فرماتے لیہ دار الموحدین کیونکہ جنت تو گھر ہے کا مشرکوں پہ حرام ہے لے دار الموحدین الدین و ماہنار اور ٹھکانہ اس کا ہے جہنم و مال من منصار اور نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی امدادی لقت کفر الدی نہ قالون صالص و سلاثہ یہ تصلیث کے قائل نستوریہ الوحیت مشترک بین اصلاثہ ہے تو اس میں دو فرقے تھے ایک وہ ثلاثہ اللہ مریم اور عیسیٰ اور دوسرے کہتے تھے وہ ثلاثہ اللہ جبریل اور عیسیٰ تو یقیناً کفر کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ تیسرا ہے تین میں تین میں سے ہاں مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہیں پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں تین خدا ماننے والے کافر ہے بے شمار خداؤں کو مانتے ہوئے ان کی پوجا کرنے والے کافر نہیں ہیں وہ امامن علّ اللہ علّہ واحد اور نہیں ہے کوئی بھی الہ۔ مگر الہ ایک و علمت ہو اگر یہ لوگ منع نہ ہوئے اس بات سے تصلیس کے بات سے اگر یہ منع نہ ہوئے اس سے یہ جو یہ کہتے ہیں تو لیہ مسن الدینہ کفرومن معذاب العلیم خامخواب پہنچ جائے گا ان کو جنہوں نے کفر کیا ہے ان میں سے عذاب دردناک مس جوختی صن دینہ تو پہنچ جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے عذاب دردناک افلا یا تو بونا ترغیب توبے کی طرف اے لوگ توبہ نہیں کرتے رجوع نہیں کرتے نہیں پھرتے اللہ کی طرف اور ہو اور معافی نہیں مانگتے اللہ سے اللہ سے معافی نہیں مانگتے افلا یا تو بونا ہادہ امر بلفظ اصطفام معنی القرآن میں ذکر ہو رہا ہے یہ امر ہے لیکن استفام کے لفظ سے یعنی توبہ کر لو توبہ کر لو افلا تو بونا آ یہ لوگ توبہ نہیں کرتے نہیں, را... نہیں پھرتے اللہ کی طرف استغفی رونا اور اللہ سے معافی نہیں مانگتے اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان مل ابن وب اللہ رسول نہیں ہے مسیح نے مریم مگر اللہ کا رسول وہ الہ نہیں ہیں رسول ہیں قد خلط من قبل رسول یقیناً گزرے ہیں ان سے پہلے بھی رسول انبیاء وہ منہ صدیقہ اور ماں ان کی بہت سچی تھی ماں صدیقہ تھی مبالغ فص صدق ہے صدیقہ کیونکہ اس نے جو کہا تھا وہ سچ کیا سورہ مریم آیت نمبر بیس یا تصدیق ب مصدقہ تھی کتب الہیہ کی سر تحریم آیت نمبر بارہ میں امو صدیقہ مصدقہ للکتب الحیہ سر تحریم آیت نمبر بارہ اللہ کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی کانا تھے یہ دونوں ماں بیٹے عیسیٰ اور مریم عل ہیما و عالیہ جمیل امبیا اوعلیٰ نبی السلوات و تھے یہ دونوں یا قلان طام کے کھاتے تھے کھانہ کانہ بشرعینی یا قلان طامی کثائر البشر فق یکونانی کونانی الحینی فلو کانا الہینی لدفع عنہما علم الجوع ثمرقندی میں باہرالعلوم بارالعلوم میں سمرقندی ذکر کرتے ہیں کانا یا قلان طعام کمانا یہ ہے اے کانہ بشرعینی یا قلان طعام قسائر البشرِ فقیفہ یقونِ الہینی فلو کانا الہی لدفع عنہما علم یہ تو بندے تھے کھانا کھاتے تھے دوسرے بندوں کی طرح تو کیسے الہین ہو گئے اگر الہین ہوتے عالیہ ہوتے تو اپنے آپ سے بھوک کی تکلیف کو دور کر دیتے خوراک کے محتاج نہ ہوتے کیونکہ خوراک کا محتاج تو محتاج در محتاج ہوتا ہے خوراک والا غلے کا محتاج ہوتا ہے غلہ تخم کا محتاج ہوتا ہے تخم پانی کا محتاج ہوتا ہے پانی زمین کا محتاج ہوتا ہے زمین فصل کی محتاج ہوتی ہے یہ تو سارا سلسلہ سارا سلسلہ محتاج در محتاج چل رہا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات اب زمین زمیندار کی محتاج ہوتی ہے زمیندار اسباب کا محتاج ہوتا ہے یا امام بغوی لکھتے ہیں معالم و تنزیل میں ہادا کے نایا تو یہ کنایا ہے حدث سے کھانا کھاتے ہیں تو پھر پاخانہ بھی کریں گے قضاء حاجت بھی کریں گے تو ہاد کے نایتنان الحدی کانا یا قلان طام بغوی نے مالی متنزیل میں لکھا ہادا کے نایتن عاحد انظر کیف نبین وبئین الحملیات دیکھیے کس طرح بیان کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے دلائل پھر دیکھیے انائی و ان کس طرف یہ پھر گئے قلطاب نمند مالا کل کم ضرم ولا نفا کہہ دیجئے نے آیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا اس کی جو مالک نہیں ہے تمہارے لیے نہ ضرر کے اور نہ فائدے کے نہ تم سے ضرر دور کر سکتے ہیں نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اللّہ سمی العلیم اور اللّہ ہی اللہ ہے سننے والا اور جاننے والا الیا الکتاب ہی کہہ دیجیے او کتاب والا لاتغلو فی دین کم ہم نے پہلے سیوتی کے حوالے سے دُر منصور کا قول امام سیوتی کی تفصیل در منصور لا تغلوفی دین کم الاطف تدیلوفی دین کم بدعات نہ کرو تم اپنے دین میں غیر الحق نامناسب ولا طبی وا اور تابیداری نہ کرو خواہشات کی اس قوم کی قد قبض من قبل وہ قوم کہ یقینا جو گمراہ ہوئے تھے اس سے پہلے وہ افضلو قصیرن اور انہوں نے گمراہ کیا تھا بہتوں کو بہتوں کو گمراہ کیا تھا وزلو اور خود بھی گمراہ ہوئے تھے ان سوائے سبل سیدھی راہ سے یہ مالا یم لکھو آئے تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا اس کی جو مالک نہیں ہے تمہارے لیے ذرہ والا نفع عیسائد پہ اکثر مفسرین لکھتے ہیں السالسو اکس جعل علس جاعل اکثر المفسرین لفظ ما ماں کے نایتن عن عیصا محاسن الطویل اور تفسیر ابن عاطیہ نے یہ تصریح کی ہے اکثر مفسرین لفظ ما کے مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے ما تم اللہ کے سوا من دون اللہ عبادت کرتے ہو ما اس کی یعنی مراد اس سے عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ زجر بشرک لین اللہدین کفرو ممبنی سرایلا علی علی سانی داؤدا یہ تخویف دنیاوی ہے لعنت کی گئی تھی ان لوگوں پر یہ وہ سمیع سمیع وہ مقرون عنائی ساقانفی مدتن لاسمہ ولا عالم و سمیع العلیم ابنعتیہ کی تفسیر یہ لوگ اقرار کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک زمانے میں نہ سنتے تھے اور نہ جانتے تھے تو سمی اور علیم تو اللہ کو یہ نصارہ بھی مانتے تھے تو پھر اللہ کے سوا اوروں کی پوجا کیوں کرتے ہو عبادت کیوں کرتے ہو لعن اللہ کفر من ممبنی اسرائیلا لعنت کی گئی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا ہے کفر کیا ہے کفرو ان پہ لعنت کی گئی ہے اعلیٰ لسانی داؤدا بنی اسرائیل ابنی اسرائیل میں سے کفر انکار من التوحید توحید سے انکار کیا ہے ان پہ لعنت کی گئی ہے اعلیٰ لسان داؤدا داود علیہ السلام کی زبان پر وہی سب نے مریم اور عیسی علیہ السلام مریم کے بیٹے کی زبان پر ظال کبھی ماں اصو قانو یا تو دنیا اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور یہ تھے حد سے تجاوز کرنے والے کانولا تناہ من تھے یہ کہ منع نہیں کرتے تھے لوگوں کو منقرات سے منقرات سے لوگوں کو نہیں منع کرتے تھے فعل کے لوگ وہ منکرات کیا کرتے تھے لبِ سما کانو یفعلون بہت برا ہے وہ جو کہ یہ لوگ کرتے ہیں اس آیت پہ مدارک میں امام نصفی حنفی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں وفی ہی دلیل اعلی ان ترکََََََََََََََََََََََ ہی عنل منقری من العزائم فیا حسرت على المسلمین فی اراز حمان ہو عزایت میں دلیل ہے کہ نہیں ان منکر چھوڑنا من العضائے میں یہ بڑے گناہوں میں سے ہے فیا حسرت علی المسلمینہ تو ہائے افسوس ہے مسلمانوں پر فی اراضی ہی مان کہ یہ کیوں نہیں ان منکر سے اعراض کر رہے ہیں قاضی صاحب بھی کہتے ہیں تفسیر ابن عطیہ میں اے نہیں عل منکر واجب نالا من عطاق نہیں انل منکر واجب ہے اس پر جو اس کی طاقت رکھتا ہو جو طاقت رکھتا ہو نہیں انل ان منکر کی تو نہیں ان, ان منکر کرنا اس پہ واجب ہے یہ لوگ نہیں کرتے تھے یہ پہلی آیت میں اولاد ہوا قومن قد الو احوا قومن فیما ابتدعہ من اوا اہم بغوی نے معالم و میں کہا فیما ابتدعمن اہوا اہم تو یہ آیت کانو لایت اناح و منکرین تھے یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے منقرات سے فعلح لوگ وہ منکرات کیا کرتے تھے لب سما کانو یہ فعال بے میں سے ہے بہت برا ہے وہ جو یہ کرنے والے تھے یہ لوگ جو کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے منکرات برا یا یہ لوگ کرتے تھے وہ برا تھا وہ کیا تھا اعراض عن نہیں عن المنکر ترا کثیرمن حمیت وََََََََََ اللدينہ كفرو آپ دیکھیں گے زياداؤں کو ان میں سے کہ دوستی کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا ہے یہ ارے کتاب کافروں سے دوستیاں زیادہ بناتے ہیں لبِ سما قدمت لحمن فس و بہت برا ہے وہ کہ آگے بھیجا ان کے لیے ان کے نفسوں نے وہ کیا ہے انسفیۃ اللہ علیہم وہ برا یہ ہے کہ غصہ ہے اللہ کا ان پر اور ہوں گے عذاب میں ہمیشہ و فلا عذاب ہم خالدون اور عذاب میں ہوں گے یہ ہمیشہ و لوکانوی و منو نب اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اللہ پر اور اللہ کے نبی پر وہ انزل ضلع علیہ اور اس پر جو کہ نازل ہوا ہے اس نبی کی طرف نبی کی طرف جو کچھ نازل ہوا اگر یہ اس پر ایمان لے آتے تو مت تخذ نہ پکڑتے یہ دین کے دشمنوں کو اولیاء دوست کافروں سے دوستی نہ لگاتے ولاکن نہ کثیرمن ہم لیکن اکثر ان میں سے اللہ کے حکموں کو توڑنے والے ہیں لتجنّ اشدّنا سے عداوت اللّینہ امنہدا وََدینہ اشرک اور خام مخواب پائیں گے آپ بہت سخت عداوت میں دشمنی میں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں ال یہودہ یہود کو ولدینہ شرک اور پائیں گے آپ مومنوں سے دشمنی میں سخت مشرکوں کو یہود اور مشرک مومنوں سے بہت دشمنی کرتے ہیں غلط حجید النّم اقرب ہم مدت الدینہ پائیں پائیں گے آپ نزدیک ان میں سے دوستی کے اعتبار سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اللّینہ وہ لوگ ہوں لَوْ لَوْ گے قالو نصارہ جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں یعنی مومنوں سے دشمنی میں سخت عداوت میں سخت یہود اور مشرقین ہیں ان کی نسبت نصارہ اقربہ للذین لدینہ ہیں کیوں ظال کبی منہ منہم قصّی سینہ یہ اس وجہ سے کہ بعض ان میں سے حق کے طلبگار ہیں قصی سینہ اے تقصص و اذا ادا مفردات القرآن میں امام راغب اسفہانی مانا کرتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ یہ طلبگار ہیں حق کے نصارہ و رحبان اور دنیا کو چھوڑنے والے ہیں روحبان تاریکین دنیا ہے وہ ان حملہ اس اور یقیناً یہ تکبر نہیں کرتے نصارہ میں تکبر بنسبت یہود کم تھا ویدا سب یوماون ضلع رسول اور جب یہ سن لے وہ جو کہ نازل کیا گیا ہے رسول کی طرف قرآن سنیں تو ترم تفید دمعی دیکھے گا تو ان کی آنکھوں کو کہ بہتے ہوں گی مندمی آنسوں کی وجہ سے سترگنب اوکھ کی بھئی گی والی اوکھ کو تمی ہوئی لگی ادری گئے ہنسی نرسوابشو اوخ کو رات ہو منگسپنی اوپر دا خبرم دچ شی خبرشی خبر اسپنی نبی علیہ السلاۃ وسلام صحابہ کی طرف گئے تھے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشے میں گئے تھے تو اسمحا نجاشی کے ساتھ مکالمہ ہوا تھا اور سورہ مریم کی تلاوت اسمحانہ نجاشی کے سامنے نبی علیہ صلاۃ والسلام کے ان وفاداروں نے کی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تو جب وہ سورہ مریم کی تلاوت کر رہے تھے تو اسمحہ نجاشی رو رہا تھا رو رہا تھا ترا آئن ہم تفید من الدمع مما عرفوا من الحق دیکھے گا تو ان کی آنکھوں کو کہ بہتی ہوں گی آنسوؤں کی وجہ سے آنسو اس سے بہتے ہوں گے اس وجہ سے کہ جان لیا انہوں نے حق سے یقولون کہیں گے اے ہمارے رب ہم کہتے ہیں یہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے فق تو بنا معاش شاہ دین تو لکھ دے ہمیں معاشاہ دین گواہی کرنے والوں میں سے اے فم یشہد الکبر توحیدی ولی امبیائی کبر لکھ دے ہمیں ان میں سے جو تیری توحید کی گواہی کرتے ہیں اور تیرے انبیاء کی رسالت کی گواہی کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے پھر امام نصفی لکھتے ہیں تفسیر مدارک میں لمعفتِ الحق صلاح ستائشی حق کی معرفت کے لیے تین چیزیں ہیں ایک البکا و اال الجفا دوسری و دعا والعاطا تیسری و رضا و بالقضا حق کی معرفت کی تین نشانیاں ہیں ایک بکا عال الجفا جب نافرمانی ہوئی ہے تو اس نافرمانی اور گناہوں پہ رونا و دعا عالع رب نا منا فق تبنہ دعا ہے آتاب کی یا اللہ ایمان دے دے ور رضا اور رضا بالقضاء یعنی جو اللہ کا فیصلہ ہو بس ہم اس پہ راضی ہیں تفیذ من الدمع تفیذ من الدمع یہ بکا عال الجفا ہے ربنا نعمنا دعا آل العطا ہے اور مالنا لا نؤمن اللہ یہ رضا بالقا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات تو یہ تین نشانیاں ہیں لمعرفت الحق صلاحثت اشیا وہ مالانہ لان امین الب کیا ہوا ہمارے لیے کہ ہم ایمان اللہ پر اور اس پر جو کہ آیا ہے ہمارے طرف من الْحَقِّ حق سے ونتما اور ہم تو تما کرتے ہیں کہ داخل کر دے گا ہمیں ہمارا رب مال قوم صالح نیک قوم کے ساتھ پاسا بحم اللہ ماں تو بدلہ دے دیا ان کو اللہ نے اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا تھا جو کچھ کہا اس کی وجہ سے اللہ نے انہیں بدلہ دے دیا جنتوں کا بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہرے ہمیشہ ہوں گے اس میں اور یہ بدلہ ہے محسنین نے کو کاروں کا اب زجر والذین الدینہ کفروا کا ضبطینہ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کر دیا اور تکذیب کی ہماری آیتوں کی جھٹلایا ہماری آیتوں کو علائے کا صحاب الجحیم یہ لوگ جہنمی ہیں اب آیت نمبر ستاسی سے آخر تک یہ دسواں باب ہے اور اس میں اعادہ صورت کے مقصد چار مسائل کا تحریمات اللہ تحریمات العباد نظور اللہ اور نضور العباد پہلی آیت میں تحریمات العباد کی تردید ہے یادینہ من لا تحرموا او ایمان والو حرام نہ ٹھہراؤ طیبات یہ بات اماحل اللّہ پاکیزہ وہ جو حلال کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے ولادور زیادتی نہ کرو زیادتی نہ کرو جو اللہ نے حلال ٹھہرایا اسے حرام نہ کہو بے شک اللہ محبت نہیں کرتا المعتدین زیادتی کرنے والوں کے ساتھ وکل و مما رضم اللہ حلال الطیبہ یہ رد ہے تحریم طلبات کی سال تیسری بار پہلی بار ابتداء میں ہوا تھا سورت کے دوسری دفعہ ستاسی نمبر آیت میں ابھی یہاں تیسری دفعہ وہ اور کھاؤ مما رضق اللہ ہوں اور تحریمات اللہ کا تحریمات العباد کی تردید ہے کھاؤ اس سے جو رزق دیا ہے تمہیں اللہ نے حلال اور پاک کلو مراد سے اعتقادِ حل ہے یہ نہیں کہ کھانا ہے خام مخواہ نہیں کھاتے ہو یا نہیں کھاتے تمہاری مرضی لیکن حلال کی حلت کا عقیدہ رکھو گے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کان یادوجاجا ولفالوزا و کان یو جہلو ولاس ولاسل نبی علیہ صلاۃ و سلام کھایا کرتے تھے مرغی کا گوشت بھی اور فالوزج اور نبی علیہ صلاۃ سلام شہد سے اور میٹھی چیز سے محبت کیا کرتے تھے اور ابو موسا شعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں ریت و رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم یق الحمد دجاج میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا جو مرغی کا گوشت کھاتے تھے وہ تو و یات یعق بطخ کا گوشت بھی کھایا کرتے تھے ابن عباس بھی فرماتے ہیں کلو ماشی ماشی تا کل ماشے طلبس ماشا کل ماشے طلبس ماشا کھا جو تمہاری مرضی اور پہن جو تمہاری مرضی لیکن جو اللہ نے حرام نہیں ٹھہرایا اسے حرام نہ ٹھہراؤ اس کی حلت کا عقیدہ رکھو بطق اللہ اللہ تم بھی ہی اور ڈرو اللہ سے وہ ذات کہ تم ہو اس پر ایمان لانے والے لا واقعم اللہ بلغف امان کم نہیں پکڑتا تم کو اللہ اب تحریم الحلال قول یمین فوسلا بل نور الانوار میں ہے حلال کی تحریم قولا کبھی کبھی حلال کو حرام ٹھہرانے پہ قسم کھا دی جاتی ہے کہ یہ مجھ پہ حرام ہے ہمارے عرف میں بھی پما دیدہ حرامی۔ تو اس کے لیے قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کفارہ دے دو لیکن حرام کو حلال نہ کہو حلال کو حرام نہ کہو آیت میں کفارہ یمین منعقدہ کا ہے ہم نے یمین اور قسم کی تین اقسام ذکر کی تھی لغوا میں کچھ بھی نہیں یمین غموس کے زمانے ماضی کے بارے میں قصدن جھوٹ قسم کھا لے اور یمین منعقدہ مزارے مستقبل کے بارے میں قسم کھائیے کام کروں گا یا نہیں کروں گا اور پھر وہ قسم توڑ دی تو یہ کفارہ ہے اس آیت میں ذکر ہو اللہ ال آخر حکم اللہ بلفیمانِ کم نہیں پکڑتا تم کو اللہ لغوا میں تمہاری قسموں میں ولا کیوں آخر کم بھی ما تم لیکن پکڑتا ہے تم کو اس پر کہ قصد اور ارادہ کیا ہو تم نے قسموں کا عقت تم عقد کہتے ہیں گیرہ باندھنا یعنی قصدن تم نے گیرہ باندھی ہو قسم کی اس پہ تمہیں پکڑتا ہے تو اگر یمین منعقدہ ہو اور اس کو توڑو تو کفارت فکفارت ہوئی تو عام اس کا کفارہ کھانا کھلانا ہے دس مسکینوں کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے دو وقت کا میناؤسط اما تو تعیم و درمیانہ اس سے کہ تم کھانا کھلاتے ہو اپنے احل کو یعنی جو گھر میں تم کھاتے ہو وہی کفارے میں دو گے تو غریب کے گھر میں معمولی چیز پکتی ہے اور مالدار کے گھر میں اچھی چیز پکتی ہے تو غریب اپنی حیثیت کے مطابق کھانا کھلائے گا مسکین کو اور مالدار اپنی حیثیت کے مطابق پھر علماء نے لکھا ہے آج کل تو بس سب کے دسترخوان پہ گوشت ہوتا ہے تو گوشت کا سالن پکا کے دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلاؤ او کس یا جامع جوڑا دینا اس کو کسوہ سے مراد وہ جامع ہے کہ اکثر بدن اس میں چھپ جائے او تحریر و رقبا یا آزاد کرنا غلام کا رقبہ مطلقہ ہے مسلمان ہو یا کافر ہو یہ او او ان تینوں میں تخیر تھی دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا تمہاری مرضی اگر یہ نہیں کرتے تو پھر ان کو جامع جوڑا دینا تمہاری مرضی اور اگر یہ بھی نہیں تو غلام کو آزاد کرنا تمہاری مرضی فمل لم یجد جو نہ پائی یہ تینوں چیزیں لم یجد جو نہ پائی یعنی طاقت نہیں رکھتا ان کی فصیام و سلاست یمن تو پھر ان کے لیے روزے ہیں تین دن کے ابن مسعود کی قیرت میں متتابعات کی قید ہے تین دن پر لپس مسلسل بغیر وقفے کے روزے رکھنا یہ اس کے لیے جو لمیجد ہو نہ تو عام مساکین کا پاتا ہو نہ کسوا اور نہ تحریر رقابہ کر سکتا ہو تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ تین دن روزے رکھ دیں ظالق کا کفار و تومان کم تم یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھالو اذا حلفتم تم شوافی کہتے ہیں وجوب کفارہ کے لیے سبب نفس قسم ہے اذا حلفتم تم کے ساتھ وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ نفس قسم وہ کفارے کے لیے وجوب کا سبب ہے ہم احناف کہتے ہیں نفس وجوب کے لیے سبب تو قسم ہے لیکن وجوب ادا کے لیے سبب ہنس ہے قسم کو توڑنا قسم خالی تو کفارہ لازم ہو گیا لیکن کفارے کی ادائیگی کے لیے وجوب ادا کے لیے سبب قسم کو توڑنا ہے تو یہاں عبارت مقدر ہے اذا حلفتم تم و یہ کفارہ ہے تمہارے قسموں کی جب تم قسم کھا لو اور پھر قسم کو توڑ دو تو کفارہ دو گے واہ فضو اور حفاظت کرو اپنے قسموں کی حفاظت پہلا معنی تو یہ کہ بغیر ضرورت کے قسم نہ کھاؤ یا حفاظت کرو اپنے قسم کی جب قسم کھا لی تو اس کو پورا کرو توڑو نہیں حتی الامکان غزالی کبین اللّہ تشکرون اسی طرح بیان فرماتا ہے تمہارے لیے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام خامخوا کے تم اللہ کا شکر ادا کرو اب تحریمات اللہ کا بیان تیسری بار ہو رہا ہے یادینامنو ان نم الخمر و المثر شراب کا پینا اور جوئے کا کھیلنا حدیث میں آتا ہے شارب الخمری کا آبد الوثنی شراب پینے والا اتنا بڑا گناہ گار ہے جیسے بت کا پجاری گناہ گار ہے ول اور جوا کھیلنا ولانصاف اور درگاہوں میں لے جانا نظر و نیاز کا والازلام اور قسمت معلوم کرنا تیروں کے ذریعے یا جوا کھیلنا تیروں کے ذریعے رج سنیے سب رجس ہے ابن عطیہ کہتے ہیں رج سن خبیصن مستقزر پلیت ہے گندہ ہے یہ سب کچھ کام اور قاضی صاحب لکھتے ہیں ابنعتیہ کل مکروہ زمیم یقال للنتنی قالنتنی ولازرتی رجس ہر مکروہ اور زمین مراد ہے رجس سے بدبودار چیز اور گن ڈیران اس کو رجس کہا جاتا ہے وررقس لا غیرہ و نجس و نجس اس گندگی کو کہتے ہیں جو پاک نہ ہو لیکن اسے بدبو نہ آئے اور رجس اس گندگی ناپاک کو کہتے ہیں جو کہ بدبودار بھی ہو متعفن متعفن ہو یہ رجس ہے من عمل شیطان شیطان کے عمل سے ہے فج تو اپنے آپ کو بچاؤ اس سے خواہ مخواہ کہ تم کامیاب ہو جاؤ اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيطانُ ان نما یورید و شیطان ایوقیا بے نقم الداوت یقیناً <وَالْبغضَى> ارادہ کرتا ہے شیطان کہ ڈال دے تمہارے لیے تمہارے درمیان دشمنی ظاہری ولبغدہ اور بغض دل کا فلخمری ولم سرے ولم شراب کے پینے سے اور جوے کے کھیلنے سے تمہارے دل میں ایک دوسرے کا بغض اور ظاہری عداوت تمہارے درمیان ڈال دے قاسمی مہائمی سے نقل کرتے ہیں لین الخمرہ توضیع العقل ولم سرو تضی شراب کے ساتھ عقل ضائع ہوتی ہے اور جوئے کے ساتھ مال ضائع ہوتا ہے ولانصاب توضی عزت النسانی اور انصاب غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز انسان کی عزت کو ضائع کر دیتے ہیں ولازلام تزی العلم بالجہلی اور اضلام قسمتیں معلوم کرنا نجومیوں کے پاس ان کے تیروں کے ذریعے یہ علم کو ضائع کر دیتا ہے بالجاہل تو اس وجہ سے عداوت اور بغضہ پیدا ہو جاتی ہے ان چیزوں سے ارادہ کرتا ہے شیطان کے ڈال دے تمہارے درمیان دشمنی ظاہری اور بغذ دل کا فی الخمری شراب کے پینے سے والمے اور جوئے کے کھیلنے سے وہ سد عن ذکر اللہ عنصلہ اور بن کر دے تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے ان تم تہون تو آیا ہو تم منع ہونے والے تابیداری کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی وہ ضرور ڈرو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف سے اگر تم پھر گئے تو جان لو کہ یقیناً ہمارے رسول پر پہنچانا ہے حقہ الموبین ظاہر لئی صدی نامن عامل الصالحات نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں اور عمل کیا ہے انہوں نے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں ان پر جناہ ہن گناہ فیما تعیموں اس میں جو انہوں نے کھایا جو یہ کھاتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے ادامت تقو جب یہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں منحیات سے وہ امن ایمان لاتے ہیں اور عمل کیت کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق پھر اپنے آپ کو بچاتے ہیں منعیات سے وہ امن ایمان لاتے ہیں سمت مت تقو پھر اپنے آپ کو بچاتے ہیں وہ اور نیکی کرتے ہیں دیکھیں آیت میں تین دفعہ لفظ تقوا کا تین زمانے تھے اذا مت تقو ماضی کے ساتھ سمت تقو حال سمت تقو تکو ڈرتے تھے ڈرتے ہیں ڈرتے رہیں گے اللہ سے تین دفعہ لفظ آ منو آیت میں لئی صلی اللہ دینہ امنو و الصالحات پھر فرمایا و آمن الصالحات اور پھر فرمایا و تو تین دفعہ ایمان اول ایمان توحید دوسرا ایمان ایک ایمان یہ اعمال صالحہ اور تیسرا ایمان دوا میں ایمان مراد ہے استمرار دوا میں ایمان اور چوتھی بار وہ سنو کا لفظ آ احسان عمل بالاخلاص کو کہتے ہیں تفسیر ابن عطیہ نے یہ ذکر کیا اور تقوعہ کے بارے میں بھی فرمایا اول تقوا کو شرک سے اپنے آپ کو بچانا دوسرا تقوی محرمات اور کبائر سے اپنے آپ کو بچانا اور تیسرا تقوی کا لفظ صغائر سے اپنے آپ کو بچانا اور احسان عمل بل اخلاص اسی طرح ایک دوسری تفسیر بھی کی ہے انہوں نے کہ تقوی پہلے تقوع سے شرک سے بچنا دوسرے تقوع سے ریا سے بچنا اور تیسرے طقوہ سے مراد عجب سے بچنا تکبر سے یا ایو الذین من اب شاعر اللہ کا بیان ہے او ایمان والو ابل اللّہ بشم من سعید خواہ مخا امتحان کرے گا تمہارا اللہ کسی چیز کے ساتھ منسعد شکار میں سے تنا لم کہ پہنچیں گے اس کو تمہارے ہاتھ ورما کم اور تمہارے نیزے یعنی شکار تمہارے نزدیک اور تمہارے ہاتھ کے نیچے ہوگا تمہارے نیزوں کے نیچے ہوگا لیکن خیال کرو یہ امتحان ہے شکار کرنا لینا حالت حرام میں لیال اللہ میاں خافو بلغیبیہ علت ہے لیا لمہ بمان لیا اس لیے کہ ظاہر کر دے اللہ اس کو جو ڈرتا ہے اللہ سے بلغیب نہ دیدہ فمن تدابال فلح و عذابن علیم تو جس کسی نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے ہے عذاب دردناک یا ایو الحلدینہ منلا تخت الصعید ووان حرم تحریمات اللہ کا بیان چوتھی مرتبہ او ایمان والو مت قتل کرو شکار کو اس حال میں کہ تم ہو احرام میں ومن قتله ہومن کم متعمدن جس کسی نے قتل کر دیا تم میں سے اس شکار کو قصدن متعمدن یہ قید اتفاقی ہے احتراضی نہیں ہے جس نے قید جس نے قتل کر دیا قصدن یا خطان دونوں صورتوں میں یہ جزا ہے فجز ام مسلوما قتل منعمی من تو بدلہ اس کا مثل اس کے ہے جو اس نے قتل کیا ہے جانور میں سے اے فعل ہی جزا ام مسلوما قتل منع یہ مثل مثل معنوی ہے احناف کے نزدیک اور مثل سوری ہے شوافے کے نزدیک احناف کے نزدیک مثل معنوی کا کیا مطلب جو چیز قتل کی ہے جیسے ہرن قتل کی ہے تو اس کی جگہ بکری اس کی مثل ہے یہ مثل سوری تو نہیں لیکن معنوی ہے یا اس کی قیمت مسلم قتل اس کی قیمت معنوی مثل ہو گیا اور شوافِ کہتے ہیں مثل سوری لازمی ہے مثل سوری یعنی جو چیز قتل کی بس وہی دے گا تو جب مثل سوری ہو تو پھر تحکم زوا عدلن کا کیا معنی جو قتل کیا وہی دینا ہے تو پھر عادل کا زوا عدلین کے فیصلے کی کیا ضرورت ہے فیصلے کی ضرورت تو اسی وقت ہوگی جب مثل معنی بھی ہوگا تو پھر فیصلہ کرنے والے عادل کی فیصلے کی ضرورت ہوگی تو جس کسی نے قتل کر دیا اس شکار کو تم میں سے متعمدن قسد تو اس کا بدلہ اس کا بدلہ ہوگا اس پر افال ہی جزاؤ ما اس کی طرح قتلہ جو کہ قتل کیا ہے مننعمی جانور میں سے یہ کم ہی زوا عادل کم فیصلہ کریں گے اس پر دو عادل تم میں سے ہدیم بالغل کابتی یہ ہدیہ ہوگی پہنچائی گئی کعبہ کو مقصد تو حرم ہے کیونکہ محل ہدیے کا حرم ہے لیکن کعبہ کو ذکر کیا اس میں شرافت کی طرف اشارہ ہے ہدیے کا ایسال الالحرم شرط ہے الاکعبہ شرط نہیں ہے اور حدی کے علاوہ کفارہ ہر جگہ دے سکتے ہیں ہدیم بالغل کعبتی ہدی ہو ہوگی پہنچائی گئی حرم کو کفارتن یا کفارہ توام مساکین خوراک مسکینوں کو مسکینوں کو, مسکینوں کو خوراک دینا اور عدل و کا یعنی جتنے قیمت اس کی لگی وہ قیمت مسکینوں کے تو پہ خرچ کرے گا یا اس کے برابر سیامً روزے جتنی قیمت لگی تو آج کل روزے کا ایک سو بیس روپے کفارہ ہے فدیا ہے تو معلوم ہوا کہ اس شکار کی جتنی قیمت ہو اس کو ایک سو بیس پہ تقسیم کر کے اتنے روزے رکھے جائیں گے لیا زوقہ و بعلامری اس لیے اور جب نازالی کا ہم نے یہ حکم واجب کیا اس لیے کہ یہ چکھل انجام اپنے کام کا اف اللہ عمہ صلف آفوا کی ہے اللہ نے سے جو کہ پہلے گزر چکے ہیں پہلے تیر پہر اللہ معاف کری دی من اور جو کوئی واپس ہو گیا فین اللہ منہ من آدا جو کوئی واپس ہو گیا اللہ کے خلاف کی طرف تو اللہ بدلہ لے لے گا اس سے اور اللہ ہے غالب بدلہ لینے والا سعید البحر و تمام حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے تحریمات العباد چوتھی بار رد ہو رہی حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے شکار دریا کا اور خوراک اس کی علم یہ سامان ہے تمہارے لیے فائدہ ہے ولی سی آرہو کے لیے وحرم علیکم سعید البرما تم تمحرما اور حرام کیا گیا ہے تم پر شکار یہ تحریمات اللہ کا بیان پانچویں مرتبہ حرام کیا گیا ہے تم پر شکار خشکی کا جب تک ہو تم حالت حرام میں اور ڈر اللہ اس الزاد سے کہ اس کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے اب نظور اللہ کا بیان دوسری بار جعل اللہ القعبۃ البیت الحرام ٹھرایا ہے اللہ نے کعب بیت الحرام عزت والا گھر قیاما للناس قیام الناسی بقا کا سبب لوگوں کے لیے یا عالم کے بقا کی وجہ یا لی قیام للناس لوگوں کے قیام کے لیے و الحرام اور ٹھرائے اللہ نے مہینے ہر مت والے ولیدیہ اور قربانی کے چھوٹے جانور والقلعدہ اور بڑے جانور قربانی کے جن کے گلے میں ہار ہو ظالی کلی طالم یہ اس لیے کہ تم جان لو ان اللہ عالم ما فس سماوا تھی وہ ما فل کی یقیناً اللہ جانتا ہے اس کو جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمینوں میں ہے اور بے شک اللہ ہر چیز پر جاننے والا ہے اب تخویف جان لو کہ بے شک اللہ اعلم ان اللہ شدید العقاب جان لو کہ بے شک اللہ سخ عذاب والا ہے بشارت و اللہ غفور الرحیم اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے مالرس بلاغ نہیں ہے میرے نبی پر مگر حق کا پہنچانا بلا یہ تسلی ہے میرے نبی کی ذمہ داری صرف حق کو پہنچانے کی ہے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا الزوائد میں پانچویں جلسفہ دو 263 پہ یہ روایت ہے انمان آنَ وبلیغ اللہ میں حق کو پہنچانے والا ہوں ہدایت دینے والا میرا اللہ ہے و اللہ عالما تبدونما تک تمون جانتا ہے اس کو جو کہ تم ظاہر کرتے ہو اور وہ جو کہ تم چھپاتے ہو طویل خبیس و طیب کہہ دیجئے نہیں ہے برابر پلی اور پاک خبیس العباد طیب نظر لہ واجب کا کثرت الخبیسی اگرچہ تعجب میں ڈالے تم کو زیادتی پلیت کی پلیت بہت زیادہ ہوں تو بھی پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے خبیص سے مراد مشرک طیب سے مراد معاہد فتق اللہ لعلکم تفلحون ڈرو اللہ سے او عقل مندو خامخا کہ تم کامیاب ہو جاؤ یعنی بکری کا ایک سو سیر گوش بہتر ہے خنزیر کے من بھر سے موضِ القرآن میں شاہ صاحب لکھتے ہیں اور سمرقندی نے لکھا ہے العلوم میں بقائن نظم الدرر درت چھٹی جلصفہ تین سو گیارہ اور سیوتی نے لکھا ہے دوسری جلسفہ تین سو چونتیس در منصور کی ولو آ جب کا مسقال حبت من صدق حلالن ارجہ دلّہ من جبالدنیا من الحرام ایک دانہ حلال صدقے کا یہ ارجا ہند اللہ ہے حرام اس حرام سے جو کہ پہاڑ کی جتنا ہو اور ابن ابھی حاتم کہتے ہیں لدر ہمن حلال قبیٰ حب المیاتی الفن ومیات و الف حرام ایک روپیہ حلال کا جس کو میں صدقہ کر دوں وہ مجھے محبوب ہے اس ہزار ہزار لاکھ لاکھ درہموں سے عمر ابنِ عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنے گورنروں کو کہا کرتے تھے کہ اس سال جزیہ اور صدقات کم جمع ہوئے ہیں یہ کیوں گورنروں نے عمر ابنِ عبدالعزیز سے کہا اس سال بیت المال میں کچھ نہیں ہے جزیہ اور صدقات کم جمع ہوئے تو انہوں نے یہ آیت پڑھ کے سنا لا استویل خبیص و طیب ولا جبہ کا کثرت الخبیس تفصیربن بھی حتم مدارک میں بھی نصف نے لکھا ہے ہوا عام فی حلال المال و ہی یہ آئے تعام ہے حلال مال اور حرام مال کے بارے میں خبیث حرام اور طیب حلال و العمل وطالحہ نیک عمل اور برے عمل میں خبیس برا عمل طیب نیک عمل وجید الناس وردیہم اچھے لوگ اور برے لوگ خبیص برے اور طیب اچھے نظم الدرر میں چھٹی جلد سفتین سو گیارہ پہ بقائی نے لکھا ہے اور یہ قول امام راضی نے بھی تفسیر کبیر میں ذکر کیا الخبیس و طیب و روحانی و جسمانی واخبس الخبائے اِس الروحانیت الجہل الماسیت و اطیب و طیبات الروحانیہ معرفۃ اللّہ خبیص اور طیب روحانی اور جسمانی دونوں قسم کے ہوتے ہیں اخبس الخبائے اس سارے پلیتوں میں سے سب سے بڑا پلیت روحانی جہل اور معصیت ہے و اطیب و طیباتروحانیہ معرفت اللّہ وطاۃ اور اطیب و طیبات اللہ کی معرفت اور اللہ کے قانون کی پاسداری ہے لاستوی فتق اللہ ڈرو اللہ سے واکل والو خواہ مخواہ تم کامیاب ہو جاؤ یا ایو الحلدینہ منو اب آداب ذکر ہو رہے ہیں او ایمان والو لاتسلوانشیہ ان تبدل ان تسو کم مت پوچھو ایسی چیزوں کے بارے میں غیر ضروری انشیا مت پوچھو غیر ضروری چیزوں کے بارے میں یہ موصوف ہے مابعاف اللہ عنہا یہ صفت ہے ان تبدل کم تسو اگر بیان کی جائیں تمہارے لیے تب تم خفا کر دیں گی تمہیں یہ علت ہے نہیں کی کہ اگر اس کا جواب تمہیں دیا جائے تو تم ناراض ہو جاؤ گے جیسے نبی علیہ السلط واللام نے فرمایا تھا ابو کا فلان تو پھر وہ صحابی ناراض تھے وین تس الہا عینزل القرآن و تبد الکم اور اگر تم پوچھتے اس کے بارے میں اس وقت جب کہ بیان ہو رہا تھا قرآن تو واضح کر دیا جاتا تمہارے لیے اف اللہ عنہ ہافہ کیا اللہ نے اس سے اور اللہ ہے غفور ان حلیم بخشنے والا اور برداشت والا بے فائدے سوالات دس قسم کے ہیں لاتس علوانہ شیئن بے فائدے سوالات بے ضرورت سوالات دس قسم کے ہیں پہلا السوال و عمّا لا لائین فعف دین دین میں جس چیز کا فائدہ نہ ہو اس کے بارے میں سوال کرنا جیسے سوال من ابھی میرا باپ کون ہے دوسرا بے فائدے سوال اوس الباد مابلغ من العلم من حاجت اس چیز کے بارے میں سوال کرنا جس کی علم ماں بلغا من العلم حاجت ہوں اس چیز کے بارے میں سوال کرنا کہ جس کا علم پہنچ چکا ہے حاجت و ضرورت کے مطابق جیسے بنی اسرائیل کے سوالات بقرہ کے متعلق بس ایک گائے الال ذبح کر دونا لیکن بار بار پوچھتے تھے بے حاجت ما بلغ کا العلم علم حاجت وہ تو ان کو پہنچ چکی تھی تیسرے بے ضرورت سوال کرنا جیسے اقرا نے تب سوال کیا تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا حج فرض ہے تم پر تو اقرائب نے یابش رضی اللہ حابث رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا افی کل عامن یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے تو نبی علیہ السلام خاموش رہے کیونکہ اس سوال کی ضرورت نہیں تھی تو جواب نہیں دیا اور پھر بعد میں فرمایا اگر میں نام کہہ دیتا تو ہر سال تم پہ حج فرض ہو جاتا پھر تکلیف میں مبتلا ہو جاتے تم لوگ چوتھا سوال عن سعاب عاب المصائب و شرارحہ مشکل مسائل و شرح اور شرک والے مسائل کے بارے میں سننا اختلاف پیدا کرنے کے لیے جیسے نبی علیہ السلام نے اغلوطات سے منع فرمایا ہے پٹھان اس کو دونے کہتے دوڑے پہیلیاں اردو میں سے پہیلیاں کہتے ہیں یہ عن عابل مسائل و شرح رہا ہے پانچویں ایس علت الحکمی حکم کی علت کے بارے میں سوال کرنا یہ حکم کیوں ہے اور یہ کیوں ہے کیوں کیوں علت کے بارے میں پوچھنا اللہ کو پتہ ہے بس اللہ کا امر ہے حکمت ہوگی تو سوال عن علت الحکم یہ بے جا سوال ہے چھٹا ایب لغف سوال تکلف و تم موقع سوال میں تکلف اور تعمق کی حد تک پہنچ جانا بہت گہرا بہت گہرا ساتواں یا زرمنا سوال معارضۃ الکتابی والسنہ اپنے سوال سے قرآن و سنت کے ساتھ تعرض ظاہر کرنا کتاب و سنت کے درمیان تعارض پیدا کرنا سوالات کے ذریعے سوال کے سوال بنانا قرآن میں یہ ہے حدیث میں یہ ہے اب اس کا کیا جواب دو گے تو یہ اپنے سوال سے معارضہ کتاب و سنت کا ظاہر کرنا آٹھواں اسوال و عانل مشتبہات کے بارے میں سوال کرنا نواں سوال و شجر بین صلف صالح صلف صالحین کے مشاجرات کے بارے میں پوچھنا صحابہ کی لڑائیوں کے بارے میں وغیرہ وغیرہ اور دسواں سوال التعنت تعن افہام سوال کرنا کسی کو تعاون کی وجہ سے حضر شیخ رحمول حضر شیخ میرے استاد محترم مولانا محمد طیب صاحب سے ایک دن کسی نے پوچھا جی روزے کی حالت میں اچار کھانا کیسے انہوں نے کہا گزڑدی کہ کا چکچے یہ خرے اب یہ امید والی عورتوں کی صفت ہے تو یہ بضرت سوالات اس کی کیا ضرورت قد الحا قوم من قبلکم یقیناً سوال کیا تھا ایسے بے ضرورت اس قوم نے جو تم سے پہلے تھے شماس بہوبی ہا کافی پھر ہو گئے اس پر انکار کرنے والے قط سال عا سالہ مثل مصلحہ رحلمانی میں مراد قوم سال ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر ایک سو پچپن یا قوم التالوت ہے بنی اسرائیل کے سورہ بقرہ دو سو نمبر آیت یا مراد قوم عیسیٰ ہے سورہ معدہ آیت نمبر ایک سو بارہ اور اٹھتر میں ان کے سوالات ذکر ہیں پھر فاس بہو سماس بہو بہا کا پھر ہو گئے اس پر انکار کرنے والے ماجا اللہ من بحیرت والا صاحب ان ٹھہرایا اللہ نے نہ بحیرہ اور نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام بحیرہ وہ اونٹنی جو دس بار بچے جن لیتی تھی دس بچے تو اس کے کا کان کاٹ لیتے تھے کہ باس اس نے دس بچے جن لیے یہ اب بحیرہ وکثر یہ اب بابا کے نام پہ وقف ولا صاحبہ سائبہ مسافر کی نظر ہوا کرتی تھی مسافر نظر مان لیتا تھا کہ اگر میں ٹھیک صحیح سلامت گھر پہنچ گیا تو میں ایک اونٹنی صاحبہ کروں گا جسے آزاد چھوڑ دیا کرتے تھے ولا وسیلت وسیلہ پیوس کی گئی یعنی جو مذکر معنس طا مین بچے جس کے ہوتے تو کہتے تھے وصلت اخاہو اپنے بھائی کے ساتھ اکٹھی پیدا ہوئی ہے تو یہ وسیلہ ہے ولا حام, حام وہ اونٹ جس سے اونٹھنیاں زیادہ گبن ہو جاتی تھی تقریباً دس تک یا اس کے اس کو حام کر دیتے تھے دس اونٹنیوں کو حاملہ کرنے والا اونٹ اسے بھی چھوڑ دیتے تھے کوئی فائدہ نہیں لیتے تھے سواری نہیں کرتے تھے اس کے اوپر اس کے گوشت کو نہیں کھاتے تھے بلاکن لدین کفرو لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے جھوٹ بناتے ہیں اللہ پر جھوٹ اور اکثر ان میں سے لایا قلب عقل ہیں قیل داقیل الحمد الامان ضل اللہ جب کہا جائیے زجر بھی استدلال استدلالباطل جب کہا جائے ان کو آ جاؤ اس طرف جو کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے اور اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ کالو تو یہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ بانا کافی ہے ہمارے لیے وہ کہ پایا ہے ہم نے اس پر اپنے آبا کو اچھا بحیرہ مایمن ادروحال طواغ فلاح طلب و حاحد وہ جس کے دودھ نہیں پیا کرتے تھے یہ لوگ اور اسے درگاہوں کے نام پہ نظر کر دیا کرتے تھے ابن ابا ابن اسحاق نے لکھا البحیرہ ابن تو صاحبہ اور صاحبہ وہ اونٹنی جو متواتر دس مادہ بچے جن لیتی اور بحیرہ من البحر قط المقتو عت الوزن صاحبہ امام شافی کہتے ہیں وہ اونٹنی جو متواتر پانچ بچے جن لیتی تو اسے آزاد کر لیتے وسیلہ اذا ولدت و لدت عنصا بادہ وصلت و انسا بعد انسا ہوتی جس کی بچی معنث پیدا ہوتی اور بعد اس کے پھر معنث ہوتی تو وصلت بے کہتے اسے بھی آزاد کر لے تیرے حام اس اونٹ کو کہتے تھے جس سے دس اونٹنیاں گبن ہو جاتی تھی اللہ یہ نہیں ٹھہرایا جب کہا جائے ان سے آ جاؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور اللہ کے رسول کی طرف تو کہتے ہیں یہ حسبنا ما وجدنا علیہ آبانہ کافی ہے ہمارے لیے وہ کہ پایا ہے ہم نے اس پہ اپنے آبا کو وہی دین کافی ہے پرانا اولؤ کان آبا احم لا علومش آیا ہوں ان کے آبا کہ نہیں جانتے کسی چیز کو بھی اور نہ سیدھی راہ پہ چلنے والے ہوں یعنی جاہل بھی ہیں گمراہ بھی ہیں آبا کہاں سے دلیل نیست حجت قول و فیل ہیچ پیر قول احمد فعل احمد بغیر کسی پیر کا قول و فیل حجت نہیں ہے بس قول احمد فعل احمد رابغیر نبی علیہ السلام کے قول و کو لے لو تو تقلیل مضمون کی تردید تو تقلیل ممدوح کا اس بات بھی ہوا اگر آبا علماء اور محتدون ہوں تو ان کی تا کیا کرو اب ترغیب فی تبلیغ یا یادین اعمن علیہ کمنف سکم و ایمان والو تم پہ لازمی ہے بچانا اپنے ساتھیوں کا لاید الرکم منظل انفسکم اپنے ساتھیوں کا مسلمانوں کو جہنم سے بچاؤ ان کو عقیدے کا ان کی عقیدے کی اصلاح کرو لا الرکم نقصان نہیں دے سکتے تم کو من گناہ اس کا زلہ جو گمراہ ہے اضاط دے تم جب تم ہدایت پہ ہو تم راہ پہ ہو تو گناہوں گمراہوں کے گناہ تمہیں ضرر اور نقصان نہیں دیں گے الا اللہ مر کو تم ہدایت پہ ہو یعنی منقرات کی رد کرنے والے ہو الا اللّہ مر اللہ کی طرف واپسی ہے تمہاری جمیین سب کی فیونبی تو خبردار کر دے گا تمہیں اس پر کنتم تم تاملون کے تھے تم اس کا عمل کرنے والے یادینا منو شہاد تو او ایمان والو شہادت مبتدا ہے اور اسنانی زوالمن منکم یہ خبر ہے گواہی تمہارے درمیان جب کہ ظرف ضرف جب کہ حاضر ہو جائے تم میں سے ایک کو موت کی علامات حین الوصیت یہ بدل ہے ازا ظرف سے گواہی پکڑنا اپنے مابین وصیت کے وقت دو لوگوں کی زو عدل من جو عادل ہوں تم میں سے واقرانی من غیرکم ہاں تم میں سے نہ ہو مومن نہ ہو تو دو اور تم میں سے تم تمہارے سے علاوہ ان تم ضرب تم جب تم سفر کرنے والے ہو زمین میں تو مسلمان گواہ نہ ملے تو تمہارے سے علاوہ اوروں کو بھی گواہن پکڑ سکتے ہو ان شرطیہ تم ضرب تم فی الحال دفاع صابت مصیبت الموت تو پہنچ جائے تم کو مصیبت موت کی تہ من بعد نہ تو تہ بھی روک لو ان کو ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد ممباد سلاط قید اتفاقی ہے اور یہ قید واقعۃ الحال کی ہے کیونکہ یہ واقعہ جب پیش ہوا تو نماز کا وقت تھا یا ممباد صلاحت بعض علماء فرماتے ہیں یہ تشدید الیمین بالزمان کی طرف اشارہ ہے نماز کے بعد انہیں قسمیں دے دو کیونکہ یہ وقت ایسا وقت ہے کہ جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا نقصان ہوگا اس میں نماز پڑھ کے اب جھوٹ بول رہے ہو یا زمان مکان اور الفاظ تینوں اعتبار سے یمین کی تشدید آتی ہے ممباد الصلاح کیونکہ نماز کے بعد مسجد میں قسم اور نماز کے بعد وقت اجابت والا اور نماز کے بعد الفاظ میں بھی تشدید فیوقس معنی بلّۂ قسمیں کھائیں گے اللہ کی نام کی اگر تم نے شک کیا لانش نشتری بھی ہی سماً جواب قسم ان کا یہ ہوگا کہ نہیں خریدتے نہیں لیتے ہم اللہ کے نام پہ دنیا ولو کا نظا قربا اگرچہ یہ دنیا ہے بہت میٹھی واقعہ یہ تھا کہ حضرت بدین رضی اللہ تعالیٰ سفر پہ گئے تھے تجارت کے اور وہاں وہ بیمار ہو گئے اور ایسے بیمار ہو گئے کہ قریب الموت ہو گئے تو ان کے ساتھ دو ساتھی تھے نسرانی تھے ایک عادی تھا دوسرا تمیم داری تھا تو حضرت بدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا سامان اور مال ان دونوں کے حوالے کر دیا کہ میرا پتہ نہیں اگر راستے میں مر جاؤں تو تم لوگ مدینہ منورے جاؤ گے میرے اہل اہل و عیال کو یہ سامان دے دینا لیکن بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے سامان میں سامان کی لسٹ بنا کے رکھی تھی جب یہ عادی اور تمیم داری وہاں پہنچے مدینہ منورہ بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فوت ہو گئے تھے راستے میں تو انہوں نے سامان بدیل کے وہ رسا کو دیا انہوں نے سامان کھولا اور لسٹ کو دیکھا تو سونے کا ایک کٹورا ایک برتن وہ نہیں تھا اس سامان میں لسٹ میں لکھا ہوا تھا وہاں نہیں تھا تو انہوں نے دعویٰ کر دیا بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ورثاء نے دعویٰ کر دیا تمیم داری اور عادی پر کہ انہوں نے ہمارے سامان میں سے سونے کا برتن چرایا ہے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں چرایا تو قانون شریعت کا یہ ہے کہ البیہ نا تو عالل مدعی من فیصلہ ایسے ہوگا مدعی دعویٰ کرنے والا اپنے دعوے پر گواہ پیش کرے گا اور انکار کرے گا کرنے والا ہی نہیں مدعل وہ قسم کھائے گا اگر گواہ نہ ہو مدعی کے پاس اگر مدعی کے پاس گواہ ہوں تو یہ گواہ پیش کر دے گا گواہ شریعت کے مطابق ش... گواہی دیں گے تو اس کے حق میں فیصلہ ہوگا اور اگر ان کے پاس گواہ نہیں تو پھر مدعلیہ قسم کھا لے گا اس کے حق میں فیصلہ ہوگا تو اس صورت میں مدعی بدیل کے وہ تھے اور مدعلیہ عادی اور تمیمِ داری تھے تو ان کے پاس تو گواہ نہیں تھے تو انہوں نے قسم کھا لی کہ ہمارے ہم قسم کھاتے ہم نے یہ برتن سونے کا نہیں چورایا بات رفع دفعہ فیصلہ ہو گیا کہ بس نہیں ہے چند دن بعد وہ سونے کا برتن مدینہ منورہ کے ایک دکاندار کے پاس برآمد ہوا تو دل کے وہ رسا نے اس سے پوچھا کہ یہ برتن کہاں سے آیا تو اس دکاندار نے کہا آدھی اور تمیمِ داری نے میرے اوپر بیچا ہے میں نے ان سے پیسوں قیمتن لیا ہے تو یہ وہ رسا حضرت بدیل کے آئے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب ہم نے کہا تھا کہ وہ برتن انہوں نے چرایا ہے اور اب وہ برتن مل گیا ہے فلان دکاندار کی دکان میں پڑا ہے اور وہ دکاندار کہتا ہے میرے اوپر عادی اور تمیمِ داری نے یہ بیچا ہے نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو بلایا اور کہا تم نے قسم کھائی تھی کہ ہم نے برتن نہیں چرایا برتن تو تم نے چورایا ہے وہ دکاندار کے پاس پڑا ہے تم نے اس پہ بیچا ہے تو انہوں نے کہا جی ہم نے برتن اس دکاندار پہ بیچا ہے لیکن یہ برتن ہم نے لیا تھا بدیل سے قیمتا خریدا تھا اب یہ برتن ہم نے خریدا تھا یہ دعویٰ ہوا اس صورت میں مدعی کون ہوئے آدی اور تمیم داری یہ نصرانی وہ رسائے بدیل نے انکار کر دیا کہ اگر انہوں نے خریدا ہوتا تو پھر حضرت بدیل اس برتن کو اس لسٹ میں نہ لکھتے سامان کی لسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ برتن بھی وصول کر لینا سونے کا تو مدعی بن گئے تمیم داری اور عادی۔ ان سے گواہوں کو طلب کیا گیا کہ تم گواہ لے کے آؤ کس کے سامنے تم نے یہ برتن عادی سے خریدا تھا بدیل سے خریدا تھا اور بدیل کے وہ رسا مدعا علیہ یعنی ہو گئے تو گواہ تو تمیم داری اور عادی کے پاس نہیں تھا تو بدیل کے وہ رسا نے قسم کھا لی تو اس صورت میں فیصلہ بدیل کے وہ رسا کے حق میں ہو گیا اور عدی اور تمیم داری سے یہ برتن وصول کر لیا گیا تو اس واقعے کی طرف اشارہ اللہ کا حکم آیا یادینہ من شاہد تو بینی کمدا حضرہ حد کم الموت او ایمان والو گواہی ہے تمہارے درمیان جب کہ حاضر ہو جائے تم میں سے کو علامات موت کی تو گواہ پکڑ لو ہین الوسیت وصیت کے وقت اسنانی دو گواہ جو عادل من عادل والے تم میں سے اگر دو تم میں سے مسلمان عادل گوا نہیں ملتے تو اوا خرانی من غیر یا دو اور تم میں سے علاوہ انح تم ضرب تم فلار اگر تم سفر کرنے والے ہو زمین میں فاسابت کم مصیبت الموت تو پہنچ جائے تم کو مصیبت موت کی تحبیسو ٹھہرا دو گے ان دونوں گواہوں کو من ممباد الصلاح نماز کے بعد یعنی حجوم میں ہجوم میں جھوٹ بولنے سے انسان کتراتا ہے کیوں ایسے نہ ہو کہ کوئی جھوٹ پکڑ لے بہت سے لوگ تو قسمیں کھائیں گی اللہ کے نام کی انر تب تم اگر تم شک کرو ان پر جواب قسم ان کا یہ ہوگا لا نشتری بھی سمنن م ہم نہیں پسند کرتے اللہ کے نام پر دنیا کو ولوکھا نظا قربا اگرچہ یہ دنیا میٹھی ہے نزدیک ہے غلان شہادت اللّہ اور ہم نہیں چھپاتے اللہ کی گواہی کو عد الّن العاصمین اگر چھپا لی ہم نے اللہ کی گواہی سچ گواہی شہادت اللہ شہادت اللّی امر اللہ حبی اظہار ہم نہیں چھپاتے وہ گواہی کے حکم کیا اللہ نے اس کو ظاہر کرنے کا اگر ہم نے چھپا لی تو انا عض من الاسمین یقینا ہم اس وقت خام خواہ گناہ گاروں میں سے ہوں گے فَإِنْ اوثیرہ اعلیٰ أَنَّهُمَا ہم استحقہ اس اگر خبردار کر دیے گئے یہ لوگ یہ مردے کے وارث میت کے وارث <تصفح> الحمد اگر یہ وہ رسا خبردار کر دیے گئے علا ان ہما اس بات پہ کہ یہ دونوں استحقہ اسمن مستحق ہو گئے گناہ کے ان دونوں نے جھوٹ قسم کھائی تھی تو فع خرانی یا دو گواہ اور کھڑے ہو جائیں گے ان دونوں کے جگہ پہ من الذین ان لوگوں سے استحق علیہ کہ حق لایا تھا ان پر الانی پہلونے یعنی وہ پہلے جو, جو, جو جوڑ قسم کھا کے ان کا حق کھانے والے تھے ان کی جگہ یہ دو گواہ ان ورسا میں سے قسمیں کھا لیں گے فیوق سبانی بال بلا یا اولان یا اولیان اول اولان اولان یا اولیان دونوں قسم کی تفسیر و لمانے کی ہے تو دو دوسرے کھڑے ہو جائیں گے ان دو گواہوں کی جگہ ان لوگوں میں سے اس تحق اولیانی یا استحق کا عليم اولانى کہ حق لایا تھا ان پر پہلوں نے یا حق لایا تھا ان پر اولا یعنی یہ بہت لائق ہیں فيق باللہی تو یہ قسم کھا لیں گے اللہ کے نام کی اور کہیں گے ال شہادت من نا حكم خا ہماری گواہی حق ہے ان دونوں کی گواہی سے و نہ اور ہم نے زیادتی نہیں کی انعد المین ظالمین یقیناََ اگر ہم زیادتی کرے تو ہوں گے ہم خواہ مخواہ ظالموں میں سے ظالقاد نایات ہو بہادتی یہ طریقہ قریب ہے کہ آئیں گے یہ لوگ گواہی پر ب شہادتی گواہی پر علاوہ جا اس کے طریقے سے نی سچی گواہی دیں گے او یا خواف ہو او بمان بل ترقی بلکہ ڈریں گے ان تو ردائے مان باد مان ہم رد کی جائیں گی ان کی قسمیں وارثوں کی قسموں کے بعد اب انہوں نے جھوٹی قسم کھا لی کیونکہ یہ مدعا علیہ تھے پہلی صورت میں دوسری صورت میں تو مدعی بن گئے اب مدعا علیہ وہ رساتے تو ان کی قسموں کے کھانے سے ان کی قسمیں رد ہو گئیں و تک اور ڈرول اللہ سے اور سن لو اللہ کا حکم اللہ علیہ دل قوم الفاصین اللہ ہدایت نہیں دیتا قوم فاسقوں کو یوم یجما اللہ رسولہ یہ علم غیب کی نفی ہے انبیاء سے یوم یا تو یہ ظرف ہے متعلق تقلّہ کے ساتھ اللہ سے ڈرو اس دن کی جمع کر دے گا اللہ انبیاء کرام کو یا یہ مفول ہے فعل معذوفہ کا اس کرو یوم یاد کرو وہ دن کی جمع کر دے گا اللہ انبیاء کو تو فرمائے گا ماضا اوجب تم کیا جواب دیا گیا تھا تم کو قوموں کی طرف سے قالو تو بیا کہیں گے لا علمانا نہیں ہے علم ہمیں ماضاؤ جب تم من العم تفسیرِ خازن اور تفسیر کبیر لکھتے ہیں تم بیا کہیں گے لا علمانا ہمارے لیے علم نہیں ہے لا مولانا امام راضی تبصیرِ کبیر بارہویں جلصفہ ایک سو تریس پہ لکھتے ہیں لا مولانا ماں کا نَن ہم بعد و ہمیں علم نہیں ہے اس چیز کا جو ان میں تھا جو تھا انہوں نے کیا تھا ہماری وفات کے بعد اس کا علم ہمیں نہیں ہے یا تفسیر قاذن میں لکھتے ہیں لا علمانا بھی باطنی ما عجابی امامانا ہمیں علم نہیں ہے اس جواب کے باطن اور حقیقت کا جو کہ ہمیں ہماری امتوں نے جواب دیا تھا ابن کثیر بھی یہ توجی کرتے ہیں لا علمانا ما ذا احدثوا سو کیا کیا تھا انہوں نے ہمارے بعد اس کا ہمیں علم نہیں ہے لا مولانا بھی ماہد سو بادن ان کان تلغیو بے شک اللہ تو, تو ہی ہے جاننے والا سارے چھپی چیزوں کا اس قلّہ ہویا یہ سبنا مریم یاد کرو کہ فرمائے گا اب تخصیص بعدت تعمیم سارے انبیاء سے بھی پوچھا جائے گا لیکن خاص خاص عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا اللہ فرمائے گا او عیصب نے مریم یاد کرو میری نعمتیں کہ میں نے نعمتیں کی تھی تیرے اوپر اور تیری والدہ کے اوپر عزیت تو کبی رح القدس جب میں نے مضبوط کیا تھا تمہیں روح القدس کے ذریعے اس کی توجیحات ہم نے ذکر کی ہیں پہلے تو کلِ منا سفیل ماہدی و کہلا باتیں کرتے کرو گے تم لوگوں باتیں کی تھی آپ نے لوگوں کے ساتھ جھولے میں اور بڑا پے میں وہ ضاللم کل کتاب اور یاد کرو کہ میں نے سکھائی تھی تجھے کتاب تورات یا کتاب سے مراد کتابت لکھنا لکھائی و اور دی تھی میں نے تمہیں حکمت انجیل یا حکمت دانش دین میں وہ اور علم تورات کا دیا تھا والانجیل انجیل اور انجیل کتاب تمہیں دی تھی وہ اس تخلق و منتین کہ ہائی تیری اور یاد کرو کہ بناتے تھے تو مٹی سے پرندے کی شکل کی طرح میرے حکم سے فتن ففی تو پھونك مارتے تھے اس میں پرندے میں فتح كون و تو ہو جاتا تھا یہ پرندہ میرے حکم سے وہ تبری الاقمہ ولا برا صاحب ازنی اور آپ شفا کرتے تھے تبری اچھا کرتے تھے بری کرتے تھے شفا کرتے تھے القمہ مادر ذات اندے کو۔ ولابرسا اور برس مرض والے کو بیزنی میرے حکم سے وہ استخریج علما ہو اور یاد کرو کہ آپ زندہ کرتے تھے مردوں کو میرے حکم سے قم بیزن اللہ کے وہ اس کا ففت بنی اسرائیل عنکار یاد کرو کہ میں نے بن کیا تھا بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو آپ سے وہ آپ کے قتل کے ارادے سے آئے تھے ایز جے تہم بلبینات جب آئے تھے آپ ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ فقال مِنْهُمْ کفرومن انہادا اللہ سے مُبِينٌ تو کہا تھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا ان میں سے نہیں ہے مگر یہ جادو ظاہر ہے وحید اوحی تو اللہ وارین یہاں وہی بمان الہام ہے وہی کے مختلف معنی ہیں وہی الہام کے معنی میں آتا ہے سرِ قصص آیت نمبر ساتھ میں کہ وہی کی تھی ہم نے ام موسا کو تو اوحیۃ و تو یا القات فی فیرم <رَوْعِهِم> کبھی وہی بمانے اشارہ ہوتی ہے جیسے سورہ مریم کی آیت نمبر گیارہ کبھی وہی بمانے وسوسہ ہوتی ہے جیسے سورہ نعام کی آیت نمبر ایک سو اکیس کبھی وہی کا معنی حکم ہے حکم او حرب نحل سورہ نحل کی آیت نمبر اٹھاسٹھ میں وہی بمانے تعلیم فطری حکم یہاں وہی کا معنی الہام ہے وہی فرشتے کو بیچنا جیسے شعرۂ شورا میں آیت نمبر اکاون اور سوربیا کی پچیس نمبر آیت میں تو غیر نبی کو وہی الہام کے معنی میں ہوا کرتی ہے یاد کرو کہ الہام کیا تھا ہم نے الحوارئین خوبصورت لوگوں کو نیکوں کو انعام بھی وہ بھی رسولی کہ ایمان لے آؤ مجھ پر اور میرے رسول پر قالو تو انہوں نے کہا منا ہم ایمان لے آئے وشہد بنا مسلم اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہمیں مسلمون اے مخلصون بل عبادتی و توحید کہ ہم ہیں تاب دار اللہ کے قانون کے اللہ کی عبادت اور توحید میں اخلاص رکھنے والے ہیں اس قال الحواری سب نمریم جب کہا تھا نیک لوگوں نے خوبصورت لوگوں نے اے عیسیٰ مریم کے بیٹے حلیستی و رب کا حل یستی و سوال عربی کا حل تستتی و سوال عربی کا یہ مانا آیتو طاقت رکھتا ہے کہ سوال کر دے اپنے رب سے یا استعیو استطاعت سے نہیں ہے بلکہ اعتعت سے ہے اور اعتعت بمانے معنی ایجاوت حل یوتی و رب یوتی کا آیا تیرا رب یہ دعا اور سوال تیری منظور کر دے گا یا یستیو بمانے یف آیا کرتا ہے تیرا رب یہ کام ایون ذیل من سمائے کہ بھیج دے ہم پر ایک دسترخوان اوپر سے تیار دسترخوان آ قالتق قالت تو عیسہ علیہ السلام نے فرمایا لوگو ڈرو اللہ سے اگر ہو تم ایمان والے قالو تو انہوں نے کہا دعا نہ کھلا منہا ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ کھا لیں اس آسمانی دسترخوان سے وطت میں ان نہ اور مطمئن ہو جائے ہمارے دل اس پر ورنہ علامہ اور ہم جان لے اے آیانن کما علمنا صدقہ کا استدلالََََََََََ تفصير مدارک میں نہ نے فرمایا ہم جان لے مشاہدہ کر لے کہ ان قد جس طرح کہ ہم نے تیرے صدق کو مانا ہے دلیل کے اعتبار سے اسی طرح مشاہدہ بھی دے دے ہم جان لیں کہ آپ نے سچ بولا ہمارے ساتھ و نقون علیہ من شاہ اور ہو جائے ہم اس پر بیان کرنے والوں میں سے لوگوں کے سامنے آپ کی حقانیت کی دلیل بیان کریں تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام بیٹے مریم نے مریم کے بیٹے نے اللّہ ربنا انزل علینا من تمائی اے اللہ ہمارے رب نازل کر دے ہم پر ایک دسترخوان اوپر سے تکون لنا عیدن کہ ہو جائے ہمارے لیے خوشی ہو جائے ہمارے لیے عید عید خوشی کا ذریعہ تکون لنا عیدن اے لم اولینا و آخری نہ ہمارے اول اور آخر کے لیے لمقدمینہ و اطبائینہ یا موجودین کے لیے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے خوشی کا ذریعہ ہو جائے وایتمن کا اور نشانی تیری طرف سے میری رسالت کی ورزناون تخیر الراز یقین اور رزق دے دے ہمیں اور تو ہے بہتر رزق دینے والوں میں سے قال اللہ ان منزل الحاق کم اللہ نے فرمایا یقینا میں نازل کرنے والا ہوں اس کا تم پر یہ دسترخوان اور معاہدہ لیکن فمئیں فرباد من کم جس کسی نے انکار کیا اس کے بعد تم میں سے کیونکہ من پسند معجزے کے بعد انکار سبب عذاب ہے بھئی نیواز بہ تو یقیناً میں دے دوں گا اس کو عذاب و بعد بہ ہو باد نضو لحا عذاب لا ایسا عذاب لاؤب احدمن العالمین وہ عذاب نہیں دیا ہوگا میں نے کسی ایک کو بھی مخلوقات میں سے وہیس قالیہ وحیس قال اللہ آئی صبنا مریماں یہ نفیل میں غیب کی عیسیٰ علیہ السلام سے یاد کرو کہ فرمائے گا اللہ قالہ ماضی بمانِ مزارل تحقل وكو آ انت اے عیسا بیٹے مریم کے انتقل تلنا للناس دِی و امیا الٰئن آیتوں نے کہا تھا لوگوں کو کہ پکڑ لے مجھے اور میری ماں کو الہین خدا مندون اللہ, اللہ کے سوا اللہ کے سوا ہمیں الوحیت کی صفت پہ پکڑ لے قالا تو علیہ سلام فرمائے گے سبحانہ کا پاکی ہے تیرے لیے اللہ ما یقون جائز نہیں میرے لیے انا ما مال سلیب لی بحق کہ میں کہہ دوں وہ جو نہ ہو میرے لیے حق میرے لیے وہ حق نہ ہو ان کن تو تو اگر میں نے کہا ہو یہ فقط عالم تو ہو تو یقیناً تو جانتا ہے اس کو تعلم ما فی نفسی تو جانتا ہے اس کو جو میرے دل میں ہے ولا ما فی معافی کا اور میں نہیں جانتا اس کو جو تیرے علم میں ہے نفس کا سے مراد علم اے اللہ جو تیرے علم میں ہے میں اس کو نہیں جانتا کیونکہ تو ہے علام الغیوب خاص تو ہے ما قلت لهم اللہ ما مرتنی تو نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا تھا کہا تھا نہیں کہا تھا میں نے ان کو اللہ ما مگر وہ کچھ کہا تھا مرتنی جس کا تو نے مجھے حکم کیا تھا بھی اس پر آنے ابو دلہ ربی و رب یہ کہا تھا میں نے ان کو کہ بندگی کرو ایک اللہ کی جو میرا اور تمہارا رب ہے وکن تو علیہم شہید اماںفیم اور میں تھا ان پر گواہ جب تک میں موجود تھا ان میں لیکن فلما تو فیطنی کنتان ترقی بہلیہ جب تو نے مجھے وفات کر لیا اٹھا لیا تو پھر تو ہی نگہ بان تھا ان پروان تھا علا کل ان شہید اور تو ہے ہر چیز پر گواہ ان توزب ہم فعن اگر تو عذاب دے ان کو تو یقیناً یہ تیرے بندے ہیں فعین تبف الحم فن کان تل عزیز اور اگر تو سزا دیتا ہے بخشش کرتا ہے ان کو تو یقیناً تو ہے غالب اور حکمتوں والا حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلات و السلام رات کو نماز میں یہ آیت پڑھ رہے تھے اور سورہ ابراہیم کی وہ آیت ابراہیم علیہ السلام کی دعا فمن طبیانی فعنحمّی ومن آسانی فعن کان تلغفور الرحیم یہ اللہ جس کسی نے میری تابیداری کی تو یہ تو میرے ہیں اور جس کسی نے میری نافرمانی فرمانی کی تو تو غفور الرحیم ہے اور یہ آیت تلاوت کی تو نبی علیہ السلام نے فرف آیا وقال یا ربی امتی امتی رونے لگ اور یہ دعا پڑھ رہے تھے ہاتھ اٹھا کے اے میرے رب میری امت, میری امت میری امت میری امت حتیٰ کہ صبح ہو گئی مشکات میں صفحہ چار سو اناسی پر اور مس نہ بھی عوانہ میں پہلی جلسفہ ایک سو اٹھاون پہ یہ حدیث ہے فرف آئے ہدی و کالیہ یا رب امتی امتی حتیٰ کے سہار طلوع ہو اس فجر طلوع ہو گئی ان تو عظم و یہ آیت تھی اگر تو سزا دیتا ہے ان کو تو یقینا یہ تیرے بندے ہیں اہن عادل ہے کہ تیرے بندے ہیں اور تیری بندگی نہیں کرتے تو مستحقین عذاب ہے لیکن اللہ عادل نہیں وََ تب فرم اگر تو بخش دین کو تو یقیناً تو ہے غالب حکمتوں وال تیری شان کے ساتھ یہی لائق ہے قالحاضہ یوم ین فو صادقین صدقم اللہ فرمائیں گے یہ وہ دن ہے کہ فائدہ دے دے گا سچوں کو ان کا سچ حاضا مبتدا ہے یوم خبر ہے مذاف ین فیل بمانے نف مصدر ہے لہم جنات ان تجریم ان تحتی ہار ان کے لیے جنتیں ہوں گی کہ بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہرے ہمیشہ ہوں گے اس میں ہمیشہ راضی ہوگا اللہ ان سے اور یہ راضی ہوں گے اللہ سے اور یہ ہے کامیابی بڑی اب دعوے توحید ہل حرمت کے مسائل میں مبتلا ہو توحید کا مسئلہ بھول نہ جاؤ لاہ ملک اس سماواتی ولادی و خاص اللہ کے اختیار میں ہیں اختیارات آسمان اور زمینوں کے اور اس کے جو اس آسمان و زمینوں کے درمیان ہے اور یہ اللہ ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا تو صورت میں حل حرمت کا مسئلہ بیان ہوا چار مسائل کی تفصیل تحریمات اللہ تحریمات العباد نظور اللہ نزور العباد صورت دس ابواب پہ مشتمل تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور سم الدین فروب ربیٰ دلون سورت مکی صورت ہے سورہ حجر کے بعد نازل ہوئی ہے پچپن نمبر ہے نزول میں مصحف کی ترتیب میں چھٹی صورت ہے قرآن کریم کی سورہ معیدہ کے بعد لگی ہے اس صورت کا ربط جوڑ اور مناسبت سورہ معاہدہ کے ساتھ متعدد وجوہ کی بنا پر ہے ان میں سے چند ایک سورہ مع میں شرک فیلی کی رد ہوئی تو یہاں شرک کی رد ہے تردید ہے مکمل فعلی اور اعتقادی دونوں اقسام یا سورہ معاہدہ میں شرک فلعلم علم کی نفی تھی عام انبیاء سے ایک سو نو نمبر آیت میں تو سورہ نعام میں آیت نمبر پچاس میں خاص امام الانبیاء سے شرک کی کی نفی سورہ مع میں انبیاء کرام میں سے خاص علیہ السلام سے نفیل میں غیب کی تھی تو انعام میں آیت نمبر انسٹھ میں فرمایا واحد ہوم فاتح الغیب اللہ کے پاس ہے خزانہ غیب کے سورہ معدہ کے آخر میں دعوے توحید تھا بلا دلائل تو یہاں دلائل عقلیہ کثرت سے ذکر ہو رہے ہیں پچیس عقلی دلائل توحید کے دعوے پر بیان ہو رہی ہیں سورہ معاہدہ کے آخر میں فرمایا للہ سماواتی وََا فل للہ ہی ملک سماواتی ولرد و مافی ہن تو یہاں ابتدان فرما رہے ہیں الحمد جب توحید ثابت ہو گئی تو کہو نالحمد الحمدللہ سر مائدہ میں نصارہ کے مائدہ کا بیان تھا خوانچے کا بیان تھا تو یہاں آیت نمبر چودہ میں فرما رہے ہیں وہ ولا اللہ ساری مخلوق کو خوراک دیتا ہے اور خود خوراک کا محتاج نہیں سور مع میں بعض ارب انعام محرمہ کا بیان ہوا وہ جار پائے جو حرام ٹھہرائے گئے تھے تو یہاں بعض انعام محللہ کا بیان ہے آیت نمبر 142 میں سور انعام میں عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی بیان ہوئی تھی تو اس صورت میں دوسرے مقربین کی عاجزی بیان ہو رہی ہے سورہ معاہدہ میں تاریمات العباد کا بیان تھا تو یہاں انعام میں ایک سو چالیس میں تحریمات العباد کی دوسری قسم ذکر ہو رہی ہے پہلی صورت میں امور منتظمہ لے اصلاح تو عام ذکر ہوئے تو عام کی اصلاح کے لیے امور منتظمہ بیان ہوئے تو یہاں امور منتظمہ بیان ہو رہے اصلاح العقیدہ صورت کے امتیازات صورت ممتاز ہے شرک کی رت پر مفصل جیسے شرک کی تردید اس صورت میں کی گئی ہے اسے قرآن کی دوسری کسی صورت میں نہیں دوسرا امتیاز صورت ممتاز ہے آقاباتِ صطہ کے بیان پر توحید کے مبلغین اللہ کی کتاب اور دین کے مبلغین پر چھ امتحانات آیا کرتے ہیں جسے آقاباتِ صطّہ کہتے ہیں آقابہ کی جمع ہے آقابہ گھاٹی کو کہتے ہیں مشکلات کی چھ گھاٹیاں تیسرا امتیاز صورت ممتاز ہے توحید کے مسئلے پر عقلی دلائل کی کثرت کے بیان پر پچیس عقلی دلائل ذکر ہو رہے ہیں چوتھا امتیاز صورت ممتاز ہے مشرقین کے اعتراضات اور ان کے جوابات پر کثرت سے ترسٹھ دفعہ قرآن اس صورت میں تقریباً قل کالا قالو ترسٹھ دفعہ اس کل کالا یہ سوال جواب اعتراض اور اس کا جواب ذکر ہوتا ہے پانچواں امتیاز صورت ممتاز ہے مشرقوں کی ساری اقسام کی تردید پر چھٹا امتیاز صورت ممتاز ہے اتنی بڑی صورت ساری کی ساری ایک دفعہ نازل ہوئی ہے دفعتوا حید ایک ہی دفعہ یہ ساری صورت نازل ہوئی ساتواں امتیاز یہ صورت ممتاز ہے اس بیان پر. اس پر کہ اس صورت کی تعظیم میں ستر ہزار فرشتے اترے تھے جبرائیل جب یہ صورت لے کے آ رہے تھے تو ارد گرد ستر ہزار فرشتے سے حدیث میں آتا ہے کلو یو ہل ہو و یوسب بھی ہُونا ہو سارے اللہ کا کلمہ توحید کا بیان کر رہے تھے آٹھواں امتیاز صورت ممتاز ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس سخت تقریر کے بیان میں جس تقریر میں باپ اور قوم اور بادشاہ کو سات دفعہ گمراہ اور مشرک کا چوہتر نمبر آیت سے نواں امتیاز صورت ممتاز ہے موحدین اور مشرقین کی مثالوں کے بیان پر آیت نمبر اٹھتیس اور اکتر اور مشرقین کی مثالوں کے بیان پر صورت ممتاز ہے آیت نمبر اٹھتیس اور اکتر دسواں امتیاز صورت ممتاز ہے مشرقوں کو کثرت زواجر کے بیان پر بہت زواجر ہیں صورت میں مشرقوں کو بھی شرک صورت کا دعویٰ بھی رد ہے شرک کا مکمل شرک کی مکمل تردید ہو رہی ہے صورت میں اعتقادی اور فعلی دونوں قسم کے شرک کی تردید مضمون کے اعتبار سے صورت منقسم ہے دو حصوں میں پہلا حصہ ایک سو آیتیں ہیں پہلی اور اس پہلے حصے میں شرک اعتقادی کی تردید ہے بکساں ملر شرک اعتقادی کی تردید ہے چاروں قسمیں شرک اعتقادی کی شرک فللم فت تصور فدل عبادت پھر آیت نمبر ایک سو اٹھارہ سے آخر تک دوسرا حصہ ہے سورت کا اس میں شرک فعلی کی تردید ہے تو شرک فعلی کے ساتھ متعلق چار مسائل تاریمات اللہ تاریمات العباد نظور اللہ اور نظور العباد کا بیان ہے اب یہاں سے قرآن کریم کا مضمون کے اعتبار سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے اور یہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک ہے اس میں زیادہ تر رب کی ربوبیت کا بیان ہے مربی کلی اللہ اسی لیے اس صورت کو الحمدللہ سے مصدر کیا اور شروع کیا مختصر خلاصہ صورت میں دس دفعہ دعوے توحید ہے دس مرتبہ پہلا پہلی دفعہ پہلی آیت میں الحمد للہ خلق السماوات قسم وجعل الظلمات والنور نور پھر دوسری دفعہ آیت نمبر ستارہ میں وہی امس اللہ بھی ظر فلاں کاشی فلاح اللہ وی ام سز کبھی خیرن فہو اعلیٰ قدیر تیسری دفعہ آیت نمبر انیس میں قل انما علما ہو واحد چوتھی دفعہ آیت نمبر پینتالیس میں فقت آداب القو الدین ظلم و الحمد للہ رب العالمین پانچویں دفعہ دعوے توحید حید آیت نمبر سو میں سبحان ہو و تعالہ چھٹی دفعہ آیت نمبر ایک سو دو میں ظالم اللہ رب کم الہ اللہ اللہ ساتویں دفعہ ایک سو چھ نمبر آیت میں لا الان المشرقین آٹھویں دفعہ آیت نمبر ایک سو اکاون میں دعو توحید آٹھویں دفعہ کل تلو عطل محرم رب کمال تشری کو بھی شع نویں دفعہ آیت نمبر 162 میں کل ان سلاتی و نسخی و مہیا و مماتی رب العالمین لا کلح وبی دا علی کا امر توانا اور دسویں دفعہ آیت نمبر ایک سو میں کل اغیر اللہ ابغیر و رب و کلی شعین یہ دس دفعہ توحید کا دعویٰ ہے صورت میں شرک فلم کی تردید پانچ دفعہ ہے آیت نمبر تین آیت نمبر پچاس آیت نمبر انسٹھ آیت نمبر تہتر اور آیت نمبر اسی شرک فی تصرف کی تردید سات مرتبہ ہے آیت نمبر تین میں آیت نمبر تیرہ آیت نمبر چودہ آیت نمبر ستارہ آیت نمبر چھیالیس اور آیت نمبر اٹھاون اور آیت نمبر بہاسٹھ شرک فی دعا کی تردید تین دفعہ ہے تین مرتبہ آیت نمبر اکتالیس اور ترسٹھ اور اکہتر صورت میں شرک فی عبادت کی تردید چار دفعہ ہے چار مرتبہ آیت نمبر چھپن آیت نمبر ایک سو دو آیت نمبر ایک سو باسٹھ اور آیت نمبر ایک سو ترسٹھ میں پچیس عقلی دلائل ہے اور تقریباً تئیس اعتراضات ہیں منکرین مشرقین کے کل کالا کالو کے ساتھ یہ ترسٹھ مقامات پہ آ رہا ہے اعتراضات اور ان کی جوابات ہے صورت میں آقابات ستہ بھی بیان ہو رہے ہیں مشکلات کی چھ گاٹیاں جو عام طور پر مبلغین پہ آیا کرتی ہیں کسی پر ایک کسی پر دو اور کسی کسی پر چھیں کی چھ جب تو مسئلہ بیان کرو گے اللہ کی توحید کا تو سب سے پہلا امتحان آیت نمبر ترپن میں کزالی کا فتن ببادن لو آلائی من اللہ علیہ جب تو توحید کا بیان کرو گے تو یہ کہیں گے آحای من اللہ علیہ ممبین یہ حضرات احسان کر دیا اللہ نے ان پر ہمارے درمیان یہ اتنے بڑے بڑے علما یہ اتنے بڑے بڑے مشائق صوفیات قیا پیر اور علامہ انہوں نے یہ مسئلہ توحید بیان نہیں کیا اور یہ تم نے بیان کر دیا تو جواب علیہ صلی اللہ علمہ بشاکری ہے نہیں ہے اللہ خبردار شکر گزاروں پر مانا انہوں نے حق مسئلہ چھپایا تھا تو اس میں میرا کیا قصور اب میں نے بیان کر دیا تو میں شکر گزار ہوں نا یہ پہلا امتحان تھا یہ مسئلہ تو بیان کرتا ہے تجھ سے پہلے علماء اور مولوی حضرات تھے انہوں نے نہیں بیان کیا کیوں دوسرا قبا اس سے ذرا مشکل ہے وہ آیت نمبر پچپن میں وہ یہ ہے کہ اعتراض کریں گے تجھے ایک ہی مسئلہ بس سوجہ ہے توحید اور شرک اور بیدات اور سنت اور کچھ تمہیں آتا ہے کہ نہیں آتا کوئی استنجا کے مسئلے بیان کرو استنجا کے مسائل بیان کرو وغیرہ وغیرہ تو اس کا جواب آئے نمبر پچپن میں وکدالی کنو فصیل الایاتی ولی تصبینہ سبیل المجرمین اسی طرح بار بار بیان کرتے ہیں ہم دلائل توحید کے اس لیے کہ ظاہر ہو جائے واضح ہو جائے راہ مجرموں کی مجرم معلوم ہو جائیں جن پہ یہ مسئلہ برا لگتا ہے توحید کا مسئلہ تیسرا عقبہ اس سے بھی ذرا زیادہ مشکل تھا آیت نمبر 105 میں تیرا استاذ کون ہے تجھے یہ سبق کس نے سکھایا استاز کا نام اس مقام پہ نہیں بتانا کیونکہ وہ تمہارے استاز کو گالیاں دے دیں گے اگر تو خاموش رہے تو یہ رشتے کی استاز کے ساتھ محبت اور الفت کے رشتے کے منافی ہے اور اگر جواب دے گا تو لڑائی بنے گی اور لڑائی ہونے سے مسئلے کو نقصان ہوگا تو تو کہے گا استاذ کو کیا کہتے ہو میں جس کتاب سے بیان کر رہا ہوں اس کتاب کا پوچھو دلیل مجھ سے مانگو قرآن کی آیت مانگو کدالی کا درستہ تو جواب پانچواں قباء اور امتحان پھر اس سے بھی زیادہ مشکل ہے چوتھا وہ آیت نمبر 112 میں ذکر اور آئے مناظرہ طے ہو جائے گا و کدالی کلی کل جال نالی کلبی عادون شیاتین جن بادم الہ آباد ظخروف القول اور یہ سارے ہمارے اساتذہ کے ساتھ ہو چکے ہیں مناظرے طے ہوں گے کتابیں پیش ہوں گی دیکھو شامی میں لکھا ہے کہ جس کسی سے کوئی چیز گم جائے تو فلی ضب سب عطا اقدام مصر،, مصر کی طرف سات قدم لے کے کہے فلی یا, یا عمر ابن ہمدان کان دیوان نلاولیا اے عمر ابن ہمدان اگر میری گمی ہوئی چیز تو نے واپس نہ کی تو میں تجھے اولیاء کے دیوان سے نکال دوں گا تو یہ چیز مل جائے گی دیکھو یوسف قدا نے لکھا ہے کچکول نامہ میں کنجش نشینت بر قبر مردہ بدانت مردہ نر مادا نر چڑیا جب قبر پہ بیٹھے تو مردے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نر ہے کہ مادی ہے نہیں مانتے ہو قبروں والوں کو دکھتا ہے نا دیکھو عبد الرحمان بابا نے لکھا ہے قدم تر ارش پوری رسی مالی دلے دے رفتار درویشانو نہیں مانتے ناولیا جالی کلی نبی نادو ون شیاتی ان سول جن یوی باد ملاباد ان ظخر فلقلی غرورا پانچواں قباعت نمبر ایک میں امتحان وہ کیا ہے تمہارے قتل کا ارادہ کریں گے کوشش ان کی یہ ہوگی کہ تم پھر رپورٹ کر لے رپورٹ کدالی کا جالنا فی کل قریت نہ قابر مجرم حالیم قروفی ہا ومائم قرون اللہ بین فسم سرکار کے گھر میں تم پہ رپورٹ ہوگی رقیب و نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں چھٹا عقب اور امتحان ترے تیرے قتل کا فیصلہ کریں گے ایک سو انتیس نمبر عائد کا دلی کانو وال بازت ظالمینہ بادم بیما کانو پیروں کے پاس تو ایسے نشیب قاتل اجرتی مریدین ہوا کرتے دینا ان کو فتویٰ دے دیں گے کہ اس کا قتل کرنا سہل سو شہیدوں کے ثواب کے مترادف ہے یہ آقابات صطہ اللہ کی توحید کو بیان کرنے کی وجہ سے یہ امتحانات آئیں گے تم پر اب مضبوط رہو ایسے نہ ہو کہ نام امتحانات میں تو پھسل جائے الحمد للہ خلقاتی ولردا و جال ظلماتی و نور اللہ کی مناسب صفات خاص اللہ کے لیے ہیں یا تمام صفات الوحیت ایک اللہ کے لیے ہیں اس کی دلیل خلق السماوات ولاد کہ پیدا کیے اللہ نے آسمان اور زمین سماوات جمع اور ارد مفرد کیونکہ آسمانوں کے طبقات یہ ایک دوسرے سے جدا ہیں فاصلہ ہے زمین طہ بتہ سات وجہ الظلمات والنور و نور اور ٹھہرا اللہ نے اندھیروں کو اور روشنی کو یعنی جواہر کا خالق بھی اللہ تو آراس کا خالق بھی اللہ ظلمات کو مقدم کیا کیونکہ كہ اندھیرے ہر چیز میں اصالتن ہوتے ہیں نور کے ذریعے اندھیرے دور ہوتے ہیں یا ظلمات سے مراد حسی ظلمات اور نور ہے معنوی ظلمات اور نور ہیں دونوں ہو سکتے ہیں اگر حسی ہوئے تو دہریوں پہ رتھ کہ تمہارا علا تو دہر ہے اور وہ منقسم ہے قسمین پر ظلمات اندھیرے رات کو ونور نور و روشنی دن کو تو جو منقسم ہو وہ الہ کیسے ہوتا ہے یا مانوی ظلمات اور نور مراد ہے ظلمات جمع ہے کیونکہ تروقِ زلالت متعدد ہے اور نور مفرد ہے طریق ہدایت ایک ہی ہے قرآن و سنت سم اللہ کفروب ربیل <يَادِلون> سما استبعادیہ ہے استباعی سما اسے کہتے ہیں کہ اس, کے اس کا ما بعد مستبعد ہوقول ہو عن سما کے ما قبل کے وجود کی وجہ سے ما بعد مستبعد ہوئے ہو این تو ما قبل کیا تھا اللہ آسمان اور زمینوں کا خالق ہے جعل ظلماتی والنور اس نے ٹھہرایا ہے اندھیروں کو اور روشنی کو تو سم ما قبل کے وجود کی وجہ سے یہ ما بعد مستبعد عدِند داخلہ ہے پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے پھر اب اپنے رب کے ساتھ مخلوق کو برابر کرتے ہیں عادلہ بمانے برابر کرنا یا عدول سے ہے اپنے رب کی بندگی سے پھرتے ہیں دوسری عقلی دلیل خلا کا کمن تین اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو مٹی سے ثم قضا جلن پھر فیصلہ کیا ہے اللہ نے نیٹ کا عالم اصغر کی فنا کا تمہاری موت کا قضا جلن واجل مسمّ عالم اکبر کی فنا کا نیٹا مقرر ہے اللہ کے ہاں پھر تم تمترون شک کرتے ہو اللہ کی قدرت میں اللہ کی توحید میں تم ترون مریا سے بھی ہے اور میرا ان سے بھی ہے تیسری عقلی دلیل اور شرک و تصرف کی تردید ہے یہ اللہ مختار ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں ابشر فعلم کی تردید یا علم سرکم سر وجہ اور یا اللہ جانتا ہے تمہارے رازوں کو اور جانتا ہے تمہاری تیز آوازوں کو اور جانتا ہے اس کو جو تم کرتے ہو یہ تم ترون اگر مریا سے ہو جائے تو بمانے شک ہوگا جیسے سورہ حود آیت نمبر ستارہ اگر میرا ان سے ہو تو بمانے جھگڑا ہوگا پھر تم جھگڑا کرنے والے ہو توحید کے مسئلے میں سورہ کاف بائیس نمبر آیت اس کی تائید ہے انسان کی تین حالتیں ہوتی ہیں ایک یہ دل میں کوئی بات چھپا لے ارادہ چھپا لے تو اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے دوسرا یہ منہ سے کوئی بات کرے تو اللہ جہر کو بھی جاننے والا ہے تیسرا انسان عضائے بدن سے کوئی عمل کرے تو اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے ما تقسیبون اب زجر وما تھی من آیات من آیات ربی مرنی مور آئی ان کے پاس کوئی دلیل دل من آیات ربی من کے رب کی دلائل سے رب کی توحید کے دلائل سے اللہ قانوع مورزین مگر یہ ہوتے ہیں اس سے منھ پھیرنے والے فقد کزب بالحق لما جاؤں یقیناً انہوں نے جٹلایا قرآن کو حق قرآن حق نبی علیہ السلام جب کہ آ گیا یہ حق ان کے پاس یا حق توحید کا مسئلہ فسو فیاتی ہم امباؤ ماں قانوبی ہی جلدی ہے کہ آ جائے گا ان کے پاس انجام امبا آ جائے گا ان کے پاس انجام حالات حقیقت ما اس کی کانوں بھی ہی اس کہ یہ تھے اس کے ساتھ استضاء کرنے والے ہنسنے والے اب تخویف دنیاوی علمیر و کما حلق من قبل ہم کر نمک فلاردی آئے یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے زیادہ ہلاک کیے ہم نے ان سے پہلے زمانے والوں میں سے مک کرنا ہم فلاردی ہم نے قدرت دی تھی ان کو زمین میں ما و قدرت لم و مکل جو قدرت نہیں دی ہم نے تم کو وارثل سما علیہ مدرارا اور بھیجے تھے ہم نے بارش ان پر پے در پہ سما سے مراد بارش مدرارا موافق حاجت کے وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي ان تحتیم اَمِن تَحْتِ مکساکی تفسیر علمانی میں آلوسی صاحب لکھتے منتہ تم مسا کی اور شہرائی تھی ہم نے نہریں جو چلتی تھی ان کے گھروں کے نیچے اور فا ہلاک تو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے اور پیدا کر دیا ہم نے ان کے بعد قرنً آخرین زمانے والوں کو اور ولعن اضلاع علیہ کا کتابً فقر تاثن یہ زجر بے انکار القرآن ہے اگر نازل کر دیتے ہم آپ پر کتابً ایک کتافی کرتاسن کاغذ میں لکھی ہوئی یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں بھی ایسی کتاب لکھی ہوئی من جانب اللہ چاہیے جیسے موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے تو اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں اگر نازل کر دیتے ہم آپ پر کتاب لکھی ہوئی کاغذوں میں تو یہ ہاتھ لگاتے اس کو بیادیم اپنے ہاتھوں کے ساتھ اعتراض سورہ نشایت نمبر 53 میں تھا یہاں جواب ہے اعتراض وہاں ذکر ہوا تھا آپ نے پڑھا لقال اللہ ددینہ کفر تو خامخواہ کہہ دیتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے انہاد اللہ سے حرم مبین نہیں ہے یہ مگر جادو ظاہر وقال یہ زجر بنکار رسالت ہے اور کہتے ہیں یہ لو لا انزل علیہ ملک کیوں نہیں نازل ہوتا اس نبی علیہ السلام پہ ایک فرشتہ تو سورہ فرقان آیت نمبر ساتھ میں فیقون معو نظیرہ ہو جائے یہ فرشتہ ان کے ساتھ ڈرانے والا وہاں فرقان آیت نمبر ساتھ میں وََ وََََََََََ ضلع ملكن اللہ فرماتے ہیں اگر ہم نازل كرديتے فرشتے کو طلق لق و ضيل پورا ہو جاتا فیصلہ عذاب کا غیر نبی کے پاس فرشتہ عذاب لے كے آتے تم تو ہم نہیں ہو عذاب مانگ رہے ہو سم لا ينظرون پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی ولو اجالنا ہوں ملکن اور اگر ٹھہرا دیتے ہم اس نبی کو فرشتہ نور تو ل جالنا خامخا پھر بھی ٹھہراتے اس کو آدمی کی شکل میں کیونکہ الجلس میل و ال سے تو ہم اس کو انسان اور رجل کی صورت میں بنا کے بیچتے فرشتہ ہوتا لیکن صورت رج بشری ہوتی تو پھر وللا وسلم علیہماں بھی سن خواہ التباس آتا ان پر شک پیدا ہوتا ان کو وہ یلبی کے اب یہ جس التباس میں مبتلا ہے شک میں مبتلا ہے جالنا ہو رج الجالنا ہو اعتبار شکل رج تو پھر بھی یہ شک کرتے تسلی یقیناً استضاء کیا گیا تھا انبیاء کے ساتھ آپ کے آپ سے پہلے فحاق قبل لدینہ سخیر منہم تو نازل ہوا تھا ان لوگوں پہ عذاب جنہوں نے مسخرہ کیا تھا ان میں سے حق پرستوں کے ساتھ جو مسخرہ کرنے والے تھے ان پہ عذاب نازل ہو گیا ما عذاب اور سزا اس کی کانوبی ہی استازی ان کے یہ تھے اس کے ساتھ استحضاء کرنے والے مسخرے کرنے والے اب تخفیف دنیاوی قُل سیرو سیروفل اردی کہہ دیجیے پھرو زمین میں تو دیکھ لو کیسے تھا انجام چٹلانے والوں کا حق کو جٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا چوتھی آخری دلیل قلِ ممافِ سماواتی ولاد کہہ دیجیے کس کے اختیار میں ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمینوں میں ہے یہ الزامی دلیل عقلی ہے یہ خاموش ہو جائیں گے ملزم ہو جائیں گے تو قل اللہ آپ کہہ دیجئے یہ سارے کا سارا اختیار ایک اللہ کا ہے کتب اعلیٰ نف الرحمہ مقرر کی ہے اللہ نے اپنے اوپر رحمت اللہ نے رحمت مقرر کی ہے اول میں لیکن جو اللہ کی رحمت کی قدر نہیں کرتے تو اللہ رحمت نقمت میں بدل دیتے ہیں حدیث میں بھی آتا ہے سبقت رحمت اعلیٰ غضبی سبقت میری رحمت میری غضب پہ غالب ہے تو اولا اللہ نے رحمت اپنے آپ پہ مقرر کی ہے لازم کی ہے یہ مقرر کرنا یہ تفزلاََََََََََََ ہے کسی کا حق اجباری اللہ پہ نہیں ہے لہجمان نہ كم ملا جمع کر دیں گے تم کو قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں ہے اس میں وہ لوگ جنہوں نے تاوان میں ڈالا اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو یہ ایمان نہیں لاتے اقری عقريديں خاص اللہ کے اختیار میں ہے وہ کچھ یہ شرک فی تصرف کی بھی تردید ہے جو سكا نہ فلى رہتا ہے رات میں جو کچھ رہتا ہے دن میں اب ساری مخلوق اللہ کے اختیار میں کہیں رات ہے اور کہیں دن ہے سب کے سب اللہ کے دست قدرت میں ہیں اور یہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے قلع اللّہ عط خض ولی کہہ دیجیے بغیر اللہ کے میں پکڑ دوں کسی اور ولی کو ولی معاون دوست کسی اور کو پکڑ لوں وہ السمیع العالم اور یہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے قلع عغیر اللہ عتو ولی چھٹی دلیل عقلی کہہ دیجیے بے غیر اللہ کے میں پکڑ لوں دوسرا معاون اور ولی فاطر السماوات ولا اللہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا وہو یو تعیم ولا یتعام اور اللہ خوراک دیتا ہے ساری مخلوق کو اور خود خوراک کر نہیں کرتا خوراک کا محتاج نہیں سورہ معاہدہ میں پچہتر نمبر آیت میں عیسی علیہ السلام اور مریم کی عاجیزی ذکر ہوئی نہ کانا یا الطعام تو جو کھانا کھانے والے ہوں وہ الہ کیسے ہوئے الا تو وہ ہے وہ ہوا یوتعیم ولا یو تعام جو ساری مخلوق کو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا کُل ان عمر تو ولا من وال کہہ دیجیے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ہو جاؤں اول اس سے جس نے گردن رکھ دی اللہ کے قانون کی کے لیے اور مت ہو جاؤں تم من المشرقین مشرکوں میں سے من المشرقین آپ مت ہو جاؤ مشرقوں میں سے ان کے ساتھی نہ بنو یا مت ہو جاؤ مشرقوں میں سے شرک نہ کرو تو الت الزام المخاطبی لا التظم کے قبیلے میں سے یہ کلام قلّی عقاف ربی کہہ دیجئے میں ڈرتا ہوں یقیناً میں ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی تو ڈرتا ہوں عذاب اومن عظیم عذاب سے بڑے دن کے میں اس ہوئی یوم دن جو کوئی کہ ہٹا دیا جائے اس سے اس دن عذاب فقط رحمۃ یقیناً اس پہ رحم ہو گیا وضاء الفوظ المبین اور یہ ہے کامیابی ظاہر وویو تعیم ولام علماء تفسیر یہاں لکھتے ہیں اللہ طیم وولی لا تعئم اللہ رزق دیتا ہے اور ولی رزق نہیں دے سکتا اپنے آپ کو ولا میت تقیدہ اور نہ اس کو رزق دے سکتا ہے جس نے ولی کو الوحیت کی صفت پہ پکڑا ہے و اللہ یو تیم و رہ ولا یو تام مخلوق کو رزق دیتا ہے اور خود رزق کا محتاج نہیں کرتبی نے بھی لکھا ہے چھٹی جل صفا تین سو پچانوے لن الاقلا علامت المخلوق خوراک کرنا مخلوق کی علامت ہے سسک اللہ بزر فلاں کا شفل اللہ اور اگر پہنچا دے اللہ تم کو معمولی سی تکلیف ہو یہ تشریح اور بہادری اور دعوے توحید دوسری دفعہ اور شرک پھر تصرف کی نفی چوتھی دفعہ اگر پہنچا دے تمہیں اللہ معمولی سی تکلیف بے میں تنوین تنقیر اور تقلیل کے لیے ہے فلاں کاش فلاح اللہ تو نہیں ہے دور کرنے والا اس تکلیف کا مگر ایک اللہ اللہ کے سوا کوئی تکلیفے دور کرنے والا نہیں ہے وہیں اور اط بھی اور اگر اللہ وی ایم سز بھی خیرن اللہ پہنچا دے تمہیں کوئی فائدہ یہاں اختصار اور اجمال ہے یونس کی آیت نمبر ایک سو سات میں وضاحت اور تفصیل ہے تو اگر پہنچائے اللہ تمہیں کوئی فائدہ فوال کلی شین قدیر تو یہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یونس کی آیت نمبر سات کے نیچے آلوسی نے روح المانی میں لکھا وفی حادیل آیا رد العلیٰ مرجہ کشف الکرباتی من الامواتی اس آیت میں رد ہے اس پر جو کہ امید رکھتا ہے تکالیف کے دور کرنے کی اموات سے مردے میری تکلیف دور کریں گے مشکل کو شاہ بنیں گے پھر لکھتے ہیں لئی تلدی یلتمسونلمد من الامواتی یکرونا حادل آیا وملون بہ حرمان جو اللہ کے سوا مردوں سے امداد طلب کرتے ہیں کاش کے وہ یہ آیت پڑھ لیتے اور اس پہ عمل کر لیتے علامہ کرتبی نے پھر یہاں ابن عباس کی روایت نقل کی ہے جو وصیت اور نصیحت نبی علیہ السلام نے سواری پہ بیٹھے ہوئے ابن عباس سے کی تھی وہ یہاں نقل کی ہے عط ربانی میں شیخ عبد القادر جیلانی بھی پانچویں صفحے پہ لکھتے ہیں یا طالب الاشیا من غیر ہی ما انتاقلو عقلو من ان لئی سا ہوا فی خزائن اللہ اللہ کے سوا اوروں سے مانگنے والے تم میں عقل نہیں ہے آیا کوئی چیز ایسی ہے جو کہ اللہ کے خزانوں میں نہ ہو تو اندر رنجیا بابا بگوئی و ظالی کا امرون عاجیبو خدا گفتا دم بہرجا قریبم و بابا لمیق النی قریبو شخطار بھی فرماتے ہیں ہر خواہی از خدا خواہ اے پی سر نیس دردست خلائق خیر و شر ہر چی خواہ غیر حکر اے پی سر نیست در عالم ازو گمراہ تر شار فرماتے ہیں اوست سلطان ہر خواہی او آن ند عالم درد میں ویراں کن ند طرفت آئی ای جہاں برہم زنن کسنمی آرت کے آ جا آ کے بامرگو ہوا ماہی دِہد بندہ گارہ دولت و شاہی دِہد بے پیدر فرزند پیدا او کندلادر مہد گویا او کن فارسی آپ کو کیا ہے وہی ہم سسک اللہ بھی ذرین اور اگر پہنچا دے آپ کو اللہ تھوڑی سی تکلیف بھی تو نہیں ہے دور کرنے والا اس تکلیف کا مگر ایک اللہ اور اگر پہنچا دے آپ کو اللہ کوئی فائدہ اور خوشی تو یہ اللہ ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا وہ القاہر و فوق عبادی ہی اور یہ اللہ زور آور ہے طاقتور ہے غالب ہے قاہر اپنے بندوں کے اوپر اور یہ اللہ ہے حکمتوں والا خبردار آٹھویں آخری دلیل قلع و شعین اقبر و شہادتاً کہہ دیجیے کون چیز بڑی ہے گواہی کے اعتبار سے یہ خاموش رہیں گے تو آپ بتا دیجیے اللہ اللہ شہید بہین و بہین کم گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان و حلیہ قرآن الع زرا کم بھی و ممبلغ اور وہی کی گئی ہے میری طرف اس قرآن کی اس لیے کہ میں ڈراؤں تمہیں و ممبلغا اور ڈراؤں اس کو جس تک پہنچ گیا یہ قرآن سعید ابن الجبیر سے روایت ہے ممبلا غلقرآنہ فقہ انّما ران نبی صلی اللہ عليه وسلمہ مدارک نے یہاں لکھا جس تک قرآن پہنچ گیا گویا کہ اس نے نبی کو دیکھ لیا ممبلا غل قرآنہ کرتبی نے بھی یہاں لکھا ہے فقا انما رعان نبی صلی اللّہ علیہ یا ابن جوزی نے حدیث ذکر کی ہے ممبل هذا حادآ فعنی نذیر اللہ جس تک یہ قرآن پہنچ گیا میں اس کے لیے نذیر ہوں این کمل تشدم علیہ تنوخرا آیا تم گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ کے ساتھ آلیہ ہے اور مددگار قلّا قل اشحد تو کہہ دیجئے میں تو گواہی نہیں دیتا اس بات کی کہ اور آلیہ قل ہے قلعہ واحد کہہ دیجئے کہ یقینا اللہ ہے یک گانا ون بری ام امات شری کن اور بے شک اللہ اور بے شک میں بیزار ہوں اس سے جو تم اللہ کے ساتھ ہی صدار ٹھہراتے ہو آیت میں چار مقدمات تھے چار دفعہ قل قل عیوشین اکبر شہادہ قل اللہ قل انما نَََا ہو واحد قل لا اشہد چار دفعہ اب زجر بن کار رسالہ الدینہ تین الکتاب یارفُن کما یارف نابنا وہ لوگ جن کو دی ہے ہم نے کتاب جانتے ہیں اس نبی کو جیسے کہ جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو اللہ دینہ خسر اور وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو تو یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ومن ازلم و مماََ یہ زجر انکار القرآن ہے اور کون ہے بڑا ظالم ال سے جس نے بنا دیا جھوٹ اللہ پر افطرا اللّہ کا زباً جس نے بنا دیا اللہ پہ جھوٹا کا کذب بھی آیا تھی اور یا تغذیب کی ان اللہ کی آیتوں کی الظالمون بے شک شان یہ ہے کامیاب نہیں ہوتے ظالم و یہ زجر بشرک اور تخفیف اخروی بھی ہے یاد کرو اس دن کو نہ شروع ہم آ کے ہم جمع کر دیں گے ان سب کو پھر فرمائیں گے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا این شعرا کا کم کہاں ہیں تمہارے حصہ ہی دار اللہ دین تزعمون تم وہ حصہ دار کہ تم ان پر گمان کیا کرتے تھے حصہ داری کا سم لم تن فتن پھر نہیں ہوگا ان کا جھوٹ فتنہ گندہ جواب مولانا حسین علی فرمایا کرتے تھے پھر نہیں ہوگا ان کا گندہ جواب یا فتنہ مذہری میں ہے وَناسما فط نََََََََََََََََ وَنما ان کے جواب کو فطرہ کہا گیا اس لیے کہ وہ جھوٹ تھا تو یہ نہیں ہوگا ان کا یہ جھوٹ یا عاقبت فط نہیں ہوگا ان کے اس شرک یا انجام اللہ ان قالو مگر یہ كہ کہ یہ كہیں گے جھوٹ و اللہ رب نامہ كنام و ہے اللہ کی اے ہمارے رب نہیں تھے ہم مشرک انکار کر رہے ہیں کبھی اقرار کرتے ہیں کاف ذرا دیکھیں آیت نمبر باون کبھی اقرار کرتے ہیں اور کبھی انکار کرتے ہیں اصل میں دنیا میں مجرم پہلے انکار کے ذریعے اپنے آپ کو بچاتا ہے لیکن انکار سے بچ نہ سکے تو اقرار جرم اظہار ندامت کر لیتے ہیں تو نہ انکار سے اور نہ اقرار سے وہاں تو بچنا نہیں ہے بچنا تو وہاں نہیں ہے سورہ کہاف کی آیت نمبر 104 میں بھی اسی طرح ہے یہ اپنے شرک کو شرک نہیں کہتے تھے یح صبو انظر یسنون سنا اون اللہ دیکھیے کس طرح جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں عنظر کئی فقط اب عالان فسم دیکھ لیجیے کس طرح یہ جھوٹ بولتے اپنے آپ پر وضلٰ عنہما کانو یفتر اور گم ہو گیا ان سے وہ کہ یہ تھے جھوٹ بنانے والے ومن ہم استمیاق اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو کان رکھتے ہیں آپ کی طرف وجالہ اعلیٰ قلوب ہی مَ کنتن عں افق ہو اور ٹھہرایا ہے ہم نے ان کے دلوں پہ پر پردہ عں افق ہو قرآن پہ سمجھنے سے نہیں سمجھ سکتے وفی آ ذان وقراء اللہ یفق ہو وفی آزان اور ان کے کانوں میں بھاری پن ہے نہیں سن سکتے اللہ کی کتاب کو وہیں روک اللہ اور اگر دیکھ لیں ہر قسم کی دلیل تو ایمان نہیں لاتے اس پر حتّہ یہاں تک کہ جاؤکا جب آ جا جائیں آپ کے پاس وجاد کا تو جھگڑا کریں گے باس مباصہ کریں گے آپ کے ساتھ تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے نہیں ہے یہ قرآن مگر قصے پہلے والوں کے اساتی الود یہ تو پہلے والے لوگوں کے قصے ہیں وہ ہم ان حونا انہوا ین یہ خود لوگوں کو منع کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے اور خود بھی منع ہوتے ہیں نبی علیہ السلام سے لوگوں کو بھی منع کرتے عمل بالقرآن سے اور خود بھی منع ہوتے ہیں سماع القرآن سے ینونا متعدی اور ین لازمی ہے یا لوگوں کو منع کرتے ہیں عن اتباع نبی اور خود بھی منع ہوتے آن اتباء نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا تیسرا معنیٰ لوگوں کو منع کرتے ہیں عنہ نبی کی رسائی سے ویناون اور خود منع ہوتے ہیں نبی کی اطاعت سے جیسے ابو طالب ماوردی نے انخط والعیون میں یہ معنیٰ کیا ہے اور قاضی صاحب مظہری نے یہاں اشعار ذکر کیے ہیں ابو طالب کے کہ نبی علیہ السلام سے فرماتے تھے ولّہ سیلو کبھی جم اہم حتا اوسی دنی فطور بفینہ مجھے پتا ہے کہ تیرا دین سارے دینوں میں بہتر دین ہے یہ سارے ملکے آپ کو ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتے یہاں تک کہ مجھے مٹی میں دفنا لیں تو ہم ین حون ہوں وین عؤنعن ہو وہ ہلکن اللہ عنف صحم اور ہلاک نہیں کرتے یہ لوگ مگر اپنے آپ کو وہ شعورون اور ان میں شعور بھی نہیں ہے اب تخویف اخروی غلوطراز و قف عالنار اور اگر دیکھے تو جب کہ کھڑے کیے جائیں گے یہ پلے سرات پہ فقالو تو کہیں گے آلطنا نوردو علانقدی وبی آیات ربینا ہے ارمان ہے ہمارے لیے کہ واپس کر دیے جائیں ہم دنیا میں تو جھوٹ نہیں بولیں گے تغذیب نہیں کریں گے اپنے رب کی آیتوں پر اور ہوں گے ہم مومنوں میں سے وہ قفو عالن نار سے پلے سرات ہے بلبد عالم بلکہ ظاہر ہوگا ان کے لیے ماں بدلا اس کا ماں وہ کچھ قانون فون من قبلو کہ تھے یہ چھپانے والے اس کے اس سے پہلے جو کچھ چھپا رہے تھے وہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا ولادول آدالمان ہو عن اگر واپس کر دیے جائیں تو خواہ یہ جواب تمنا کا اگر واپس کر دیے جائیں تو خام لا آدو یہ پھریں گے لیما لف ما اس کام کی طرف نحوان ہو جس سے منع کیے گئے ہیں وہ انََََََََََ حملہ قاضی اور یقیناً یہ خام خواہ جھوٹے ہیں وكالو ان ہی اللہ حیاتنت دنیا و بِمَبْعُوثِينَ اور کہتے ہیں یہ نہیں ہے یہ مگر زندگی ہماری دنیا کی اور نہیں ہے ہم پھر اٹھائے جانے والے قبروں سے اب زجر کار القیامہ اور تخفیف غروی و ترا دد اگر تو دیکھ لے جب کہ یہ کھڑے کیے جائیں گے اعلیٰ عربی میں ہند عربی رب کے ہاں ان کے رب کے ہاں قال تو اللہ فرمائے گا علیہ صحادہ بالحق آئے نہیں ہے یہ قیامت حاک آئی قرآن حق یا یہ نبی علیہ السلام حاکیا یہ توحید حق کالو بلاوربی نہ کہیں گے یہ بے شک حق ہے اور قسم ہے ہماری اپنے رب پر قال فضو العذاب بما ماں کن تم تو اللہ فرمائے گا تو چکھ و عذاب اس وجہ سے کہ تھے تم کفر کرنے والے اب پھر زجر قد خسر اللہ ددینہ کا بلقاء اللہ یقیناً تاوانی ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے تغذیب کی اللہ کی ملاقات کی قیامت سے اللہ کی دیدار سے انکار کیا تھا اور تغذیب کی تھی وہ لوگ تاوانی ہو گئے خسرہ حتی اذا جات ہوں ستیٰ کہ جب آ ان کے پاس قیامت آ جائے ان کے پاس قیامت یعنی قیامت ظاہر ہو جائے بغتا اچانک السٰ قیامت کو کہتے ليسرعتل حسابى فيا كيوں کیونکہ اس میں حساب جلد ہوگا تو قالو یہ کہیں گے یا حسرت نہ افسوس ہمارے ليے آلاما فرت نہ فىا اس پر کے کمی کی تھی ہم نے دنیا میں فر رتنا یا حسرتانہ یا کبھی حسرت کے لیے ہوتی ہے اور کبھی تعجب کے لیے ہوتی ہے اور کبھی استغاثے کے لیے ہوتی ہے اور کبھی ندبہ کے لیے ہوتی ہے اور کبھی شوق کے لیے ہوتی ہے یا حسرت کے لیے یا کبھی ندا کے لیے ہوتی ہے ہائے افسوس ہائے ارمان علامہ فرتنا فی ہا اس پر کی کمی کی تھی ہم نے اس دنیا میں و... و... ہم یا میلونہ یہ بار کریں گے اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کو اعلیٰ ظہوری میں اپنی پیٹھوں پر الا سا ما خبردار بہت برا ہے وہ جو یہ با... اٹھاتے ہیں تزید من دنیا وہ مل حیات النیا اللّہ اب علّہ نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور آبس لعب اسم فعل لا يكون له غرض صحیح ولا يترتب ترتب علیہ منفعت لعب اس کام کا نام ہے جس میں کوئی غرض صحیح نہ ہو اور نہ ہی اس پہ کوئی منفعت مرتب ہو قاضی صاحب ثناء اللہ تفصیر مظہری میں لکھتے ہیں اور لا ہوا لاہوہ کہتے مایشغلوہ امائن فرو وہ کام جو تمہیں نفع من کام سے زیادہ مشغول کر دے قرآن میں لائیب اور لاہو چھ آیتوں میں آیا ہے چھ آیات ہے سور انعام کی آیت نمبر بتیس یہاں سور انعام کی آیت نمبر ستر اور سورہ محمد کی آیت نمبر چھتیس اور سورہ حدید کی آیت نمبر بیس اور سورہ آراف کی اکاون اور انکبوت کی چونسٹھ نمبر آیت یہ چھ مقامات ہیں جس میں لہو اور لعب کا ذکر ہوا ہے ہوا کہتے ہیں المیلو عن الجدی الاحز تفصیرِ مدارک میں نصَفی صاحب کہتے ہیں اور لائب کہتے ہیں ترکماینفع لا ف مدارک میں تو نہیں ہے دنیا کی یہ زندگی مگر کھیل اور دارال کا بہتر ہے ان لوگوں ہر مومن کی زندگی ہے وہ اعمال صالحہ میں گزرتی ہے تو یہ لاور العیب نہیں ہے کار کرتے ہیں حافظ ابن کثیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ابو جلال کہا کرتا تھا نبی علیہ السلام سے اننا لا نكذبک بل نكذب ما جئت به اے نبی ہم آپ کی تکزیب نہیں کرتے مگر تغذیب کرتے ہیں اس چیز کی اس کتاب کی اس دین کی جس پہ آپ آئے ہے ولاکن ظالمی نبی آیات اللہ ہی جھادون تسلی اب ولاقت کو لیکن ظالم اللہ کی آیتوں پر انکار کرنے والے ہیں جہد اس انکار کو کہتے ہیں جو ضد اور اعنات کی وجہ سے ہو تسلی ولاقت کُزبۃ رسولومن قبل کا یقیناً تقزیب کی گئی تھی امبیا کی آپ سے پہلے فصب عروطین ان امبیا نے صبر کیا تھا علامہ کلزب اس پر جو تقزیب کی گئی تھی ان کی وہ اور ان کو تکلیف دی گئی تھی حتیٰ تاہم نثر یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس ہماری امداد آگئی گئی والد دل علی کلیمات اللہ اور نہیں ہے بدلنا اللہ کے حکموں کا اللہ فیصلوں کا ولاقدمنب الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً آئی ہے آپ کے پاس اخبار اور حالات انبیاء کرام کے تسلی ان کا نہ قبر علی کا اعراض اگر گران لگتا ہے آپ پر گران گزرتا ہے آپ پر اے راز منہ پھیرنا ان کا حق سے تو فینست طاطاً تب تغانہ فقن فل ارد اگر آپ کی طاقت ہو تو آپ بنا دے ایک سرنگ زمین میں اور سلمن ف یا ایک سیڑھی آسمان میں تو زمین کی تہ پہ جا کے تحت سرا سے ان کے لیے دلیل لے آئیں آسمانوں پہ چڑھ کے ان کے لیے دلیل لے آئیں فتح یا ہم تن تو لے آئیں ان کے پاس دلیل معجزہ تو پھر بھی یہ ایمان نہیں رکھ لاتے ولو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ جبری ایمان جماہال الہدا تو خواہ جمع کر دیتا ان کو ہدایت پر سب کو لیکن اللہ جبر نہیں کرتا زور نہیں کرتا ایمان میں فلا تو کن من الجاہلین تو مت ہو جائیے آپ نہ خبروں میں سے نبی علیہ السلام کو خطاب ہے تو ادب سے معنی کرنا جاہلی من الجاہلین یعنی ان میں سے نہ ہو جائیں جو انجام کار سے نا واقف ہوں یا یہ بھی خطاب ہوگا من قبیل الزام المخاطب بما لا التظم کے نبی علیہ السلام کو خطاب نظر آ رہا ہے لیکن مراد اس سے امت ہوگی او مخاطبین تم جاہلوں میں سے مت ہو جاؤ انما نماستیب الدینِ عسماً یقیناً قبول کرتے ہیں اللہ کے احکام وہ لوگ یسمع جو سنتے ہیں دل سے سنتے ہیں یا یس سما بمان علامہ بقائی نے یہ آیت اچھی حلقی ہے اجابت مطلق جواب اور استجابت جواب موافق للمطلوب طالب کے مطلوب کے موافق جواب اس کے استجابت کہتے ہیں اور مطلق جواب کو ایجابت کہتے ہیں امام راضی نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے حاصل آیت کا یہ اے نبی یہ کافر نہیں مانتے کیونکہ ماننے کے لیے انابت شرط ہے اور یہ عنابت کفار میں نہیں ہے استجابت تو اہل عنابت میں ہوتی ہے سور راد آیت نمبر ستائیس سور شرح آیت نمبر تیرہ سور مومن آیت نمبر تیرہ یہ تو مردے ہیں مردے تو نہیں سنتے پھر بکائی لکھتے یہ سنعت الاحتباق ہے ول مو تیب اللہ اور ان نما استجیب الدین ان دونوں جملوں میں ظاہراً موافقت نظر نہیں آ رہی لیکن یہ سنعت الاحتباق ہے ان نما استجیب اللدین اسماعن وحم کل موتا ول اللہ ایسے نظم الدرر ساتویں جل صفحہ ایک سو دو میں خاذن بھی لکھتے ہیں الموتا یعنی الکفار لا اسمعون دوسری جلسفے ایک سو دس پہ تفسیر خازن اور یہ تشبیح کفار کی موتا کے ساتھ آدم سما میں ہے تفسیر خازن دوسری جلسفہ ایک سو گیارہ اور تفسیر ابھی سعود میں قاضی صاحب لکھتے انمع یکبل دعوت کا يل ايمان اللدين يسماعون ددون المعطا الدين ہا الامن ہم قكول ان كلاطم المعطا امام راضى بھى بھى بھى بھكھتے و ہا الامعطا يعنى الكفار یعنی يباصم اللہ و امّا قبل ذال كہ فلاں صبى علاثمہ تفصير كبير غرائب میں نشاپوری بھی لکھتے ہیں صفد بہتر پہ و اماں قبل ضال كہ فلاں صبى خطیب صاحب بھی لکھتے ولموطالی فی آدم سما سراج المنیر دوسری جل صفحہ سو جلالین بھی لکھتی ہے اور تفسیر بے دوسری جل صفحہ 405 میں شب فی عدم سما نہ سننے میں تشبی دی کافروں کی موتا کے ساتھ تو انما نمایستیب الدین يسمعون یقیناً قبول کرتے ہیں اللہ کے احکام کو وہ لوگ جو سنتے ہیں اللہ کی کتاب کو یہ نابت کے ساتھ یہ تو سن نہیں سکتے کیونکہ موتا ہیں کافر ہیں اور موتا تو قیامت کے دن سنیں گے قیامت سے پہلے نہیں سن سکتے ولگ موتا اور کافر مردوں کی طرح ہیں ان مردوں کو جب آنسو اٹھا دے گا ان کو اللہ سم الیہ اور جعن پھر اللہ کی طرف ہی واپس کر دیے جائیں گے لولا اللہ علیہ آئے زجر بن کار رسالہ اور کہتے ہیں یہ کیوں نہیں نازل ہوتی نبی علیہ السلام پر ایک مع کیوں نہیں نازل ہوتا ان کے رب کی طرف سے قل تو کہہ دیجئے ان اللہ قادر علی انزل آیا بے شک اللہ قدرت رکھنے والا ہے اس بات پہ کہ بھیج دے ایک معجزہ والا کنّا اکثر ہم لاء اللہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے نویں دلیل عقلی وما من مندا فی الارض ولا طائر جنا ہے اور نہیں ہے کوئی زندہ سر زمین میں اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہو اپنے پروں سے اللہ امام امسالو مگر یہ امام امسالو کم فل مخلوقیتی و احتیاج تمہاری طرح گروہ ہیں امت مخلوقیت مرزوکیت اور احتیاج میں یہ بھی تمہاری طرح جس طرح تم ہو اس طرح یہ بھی ما معرتنا فل من منشعین نئی کمی کی ہم نے کتاب میں کسی دلیل کے ذکر کرنے کی ما ترک نا منش من شیئن من امر الدین اللہ وقد دللنا علیہ ہی بالقرآن ہم نے نہیں چھوڑی کوئی بھی چیز دین کے امر میں سے مگر اس کو دلیل بنایا ہے قرآن کو اس پر ہر مسئل کو دلائل کے ساتھ مختلف قسم کے دلائل کے ساتھ ہم نے مدلل بیان کیا ہے واضح کیا ہے فرتنا تو کمی نہیں کی ہے ہم نے کتاب میں منشی ان کسی دلیل کی اے ما ترکنا من نا من امر امردین اللہ وقد دللنا النا علیہ بالقرآن سمََ الاربیم یشرون پھر اپنے رب کی طرف یہ لوگ جمع کر دیے جائیں گے اب زجر بنکار القرآن اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو یہ سمن بہرے ہیں حق کو سننے سے بکمن گونگے ہیں حق کو بولنے سے فض لمات اندھیروں میں پڑے ہیں معیش اللہ یزل الح جو کوئی کہ چاہے اللہ اس کو گمراہ کر دے وہ میش آ اور وہ جس کو چاہے اللہ یج العلیٰ سراتم مستقیم تو ٹھرا دے اسے سیدھی راہ پر دسویں عقلی دلیل غل رائے تو کمنتا کم عذاب اللّہ اواطت کم السا کہہ دیجئے خبر دے دو مجھے اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب یا آ جائے تم کو قیامت تو عذاب اور قیامت کے وقت اغیر اللہ ہی تدعنا اللہ کے بغیر کسی اور کو پکارو گے ان کن تم صادقین اگر ہو تم سچے بل ہو تدعون یہ نفی ہے شرک فی دعا کی بلکہ ایک اللہ ہی کو پکاروگے تم فیکشف ہما تدعون علیہ انشاء تو اللہ ہٹا دیتا ہے وہ تکلیف اس تکلیف کو جس کی طرف تم نے پکارا تھا اللہ کو اگر چاہے وطن سونما تشریکون اور اللہ اور تم بھول جاتے ہو اس کو تشریکون جو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو ان کو تم بھول جاتے ہو تشریکنہ اللہ کے ساتھ شرکا ٹھہراتے ہو وہ شرکا تم سے بھول جاتے ہیں امام راضی نے اپنی تفسیر میں ایک جگہ لکھا کہ آج بہت خطرناک زلزلہ آیا تھا اور اس زلزلے میں موحد مشرق سب نے ایک اللہ کو پکارا لیکن زلزلہ تھم گیا تو مشرقین پھر اپنے باطلہ کی طرف چل پڑے تنسو نماۃ ولقد ارسلنا الہ امم من قبل کا تخویف اور یقیناً بے ہے ہم نے بھیجا تھا ہم نے امتوں کی طرف آپ سے پہلے انبیاء کو فقت ضبح ہم تو انہوں نے اپنے انبیاء کی تكزیب کی تھی فا خزنہ ہم بالبا شاہ تو پکڑ لیا ہم نے ان کو مالی تکالیف کے ساتھ وض اور بدنی تکالیف کے ساتھ ہر قسم کی تکالیف کے ساتھ ہم نے ان کو پکڑ لیا لالحم یا تجرہ خواہ مخا کی یہ عاجزی کر لیں فلو الزا اہم باسنا تذرہ تو کیوں نہیں جب کہ آ گیا ان کے پاس ہمارا عذاب تو کیوں انہوں نے عاجزی نہیں کی ولا قصد قصط ہوں لیکن سخت ہو گئے تھے ان کے دل وزین الحم الشیتان ماں قانو یا اور خوبصورت اور مزین کر دیا تھا ان کے لیے شیطان نے وہ کچھ جو کہ یہ تھے عمل کرنے والے فلم معوما ذکی روبی ہی جب کہ انہوں نے بھلا دیا وہ کہ نصیحت کی گئی تھی ان کو اس پر فتح نا علیہ ابوا بک تو کھول دیا ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے نعمتوں کے اس کو استدراج کہتے ہیں جب بمائے نافرمانی فرمانی اللہ کسی کو دنیا کی نعمتیں دے تو یہ استدراج ہوتا ہے استجراج یہ معنیٰ کہ اوپر اوپر لے جائے کسی کو اوپر سے پھر اوندے منہ گرا دے اذا فریو حتا کہ جب یہ خوب خوش ہو گئے فریحو فرحہ بمانے مرہا ہے یہاں تکبر حتا کہ جب یہ خوش ہو گئے یعنی مستی کرنے لگے بیمار اوتو اس پر جو انہوں نے ان کو دیا گیا ہے اخزنہ ہوں بخت تو پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک اچانک ہی پکڑ لیے جاتے ہیں فیدہ ہوں مبلی تو اچانک ہی نا امید ہوتے ہیں پھر ہر کسی سے فقت آدابر القومینہ ظلموں تو کاٹ دی گئی جڑ ان قوم ان لوگوں کی جنہوں نے شرک کیا تھا ظلم کیا تھا والحمد للہ رب العالمين الحمد للہ رب العالمین اے قولو الحمد للّہ اعلیٰ اہل قلآ الحمد کہا کرو دشمنوں کے ہلاکت پر علامہ کرمانی نے کہا یہ جملہ انشائیہ ہے امر ہے قول الحمد للّہ اعلیٰ اہلا قلآ یا یہ جملہ مدحیہ ہے اللہ کی مدح اور ثنا اللہ کے دشمنوں کی ہلاکت پر یا اخبار ہے تو اس خبر میں مقصود ضم کی نفی ہے کہ ہلاکت ظالموں کی یہ کوئی برا کام نہیں بلکہ اچھا ہوا ہے اسی لیے شیخ القرآن فرمایا کرتے تھے موت المبتدی فتح فی الاسلامی بدتی کی موت اسلام میں کی فتح ہے تو اس پہ الحمد للہ کا کرو۔ تو یہ اخبار ہے اور مقصود اس سے ضم کی نفی یعنی اللہ محمود فی فعلی ہی اللہ اپنے کام میں محمود ہے کیا معنیٰ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے کافروں کو تباہ کیا تو یہ بھی اچھا کیا یا مقصود اس سے ثبوت حمد ہے الحمد ہی ثابت ان كا کا ماںكانہ اللہ کی توحید ثابت ہے جو نہیں مانتے تھے تو دیکھو وہ ہلاک ہو گئے فقت آداب برالق اللہ ددینہ تو کاٹ دی گئی جڑ قوم ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا تھا شرک کیا تھا الحمد للہ رب العالمین اور اللہ کی مناسب تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہیں جو کہ پالنے والا ہے ساری مخلوقات کا اب زجر شرک عضرت شرق کی پانچویں مرتبہ اور دلیل عقلی یہ دسویں دلیل عقلی ہے تو خولا رائی تم اناخ اللہ حسم کم ہو اگر لے لے اللہ تمہارے سننے کی طاقت اور تمہارے دیکھنے کی طاقت وختم ختم اللہ اور مور لگا دے اللہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے کیا مانا امام راضی تفسیر کبیر میں لکھتے ذالا قلع کم سر تم اللہ تمہاری عقلوں کو زائل کر دے حتیٰ کہ تم پاگل ہو جاؤ ذالاء قلکم حتہ سر تم تو من الہ غیر اللہ کون ہے اللہ اللہ کے سوا اللہ کے سوا کون ہے الہ الہ کسے کہا سننے کی طاقت دینے والا دیکھنے کی طاقت دینے والا اور لینے والا اور دل اور عقل پیدا کرنے والا الہ ہے تو کون ہے الہ حاجت روا اللہ کے سوا یاتی کم بھی ہی جو لے آئے گا تمہیں یہ چیزیں دوبارہ دے دے گا بی ضمیر مفرت کی بے تہ بارِ ما بہی ضمیر مفرت کی بے تہ بارِ یہ سما کم و آپسارہ کم ما کو شع واحدہ کے منزلہ پر شمار کر کے مفرت کی ضمیر ذکر کی عن ضرقی فن وصر دیکھیے کیسے بار بار بیان کرتے ہیں ہم اپنے دلائل ثما استفاع دیا ہے یہاں بھی اور نصر اے نقر تارتا من جہد جہ دل اقلیۃ و تار تن حی ست ہی و تار تمن ہے سترغی قاضی صاحب نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے ہم بار بار بیان کرتے نقر روحا نصر اے نقر تارتا من تمن جہ کبھی عقلی دلائل سے کبھی ترہیب کے طریقے سے کبھی ترغیب کے طریقے سے نقرحا تارتا من جہت العقلیتی و تارتا من حیثت ترحیبِ و تار من حیثت ترغیب نصر فلایات شما استباد یا پھر دیکھو ہم یسدف یہ لوگ مڑتے ہیں پھرتے ہیں اللہ کے قانون سے اللہ کی تاب سے پھر جاتے ہیں کل ار یہ بارویں دلیل کہہ دیجئے خبر دے دو مجھے اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچانک اچانک بغیر نشانیوں کے او جاہرتن یا ظاہر نشانیوں کے ساتھ تو حلیق ولاقم ظالم حلب مانے مانا فیا بغ بغتتن رات کے وقت جاہرتاً دن کے وقت یا بغتتن اچانک بغیر نشانیوں کے علامات کے اور جہ ظاہر علامات اور نشانیوں کے ساتھ اللہ کا عذاب آ جائے تو حلی ولاکو القوم الظالمون ہلاک نہیں ہوگے مگر قوم ظالم حکمت ارسال الرسل کی وما نرسل المرسلین اللہ مبشرین ومنذرین اور نہیں بیچتے ہم انبیاء کو مگر خوشخبریاں دینے والے ماننے والوں کو اور ڈرانے والے نہ ماننے والوں کو فمن آمنا واصلہ فلا و علیہم ولاحم یا زنون تو جو کوئی ایمان لے آئے اور درست کر دے اپنے عمل کو تو نہ ہوگا ڈر اس پہ آنے والے وقت کا اور نہ یہ غمجین ہو جائیں گے گزرے ہوئے وقت پر اب زجر اور وہ لوگ جنہوں نے تکزیب کی ہماری آیتوں کی یمس و حمل پہنچ جائے گا ان کو عذاب بما قانوی اب اس وجہ سے کہ یہ تھے فسق کرنے والے اللہ کے حکموں کو توڑنے والے ق لاقولی لا خزائن اللہ کہہ دیجئے میں نہیں کہتا آپ کو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں میں داتا گنج بخش نہیں میرے پاس خزانے نہیں اب نبی کہہ رہے ہیں کہ لاقول لقم آئندی خزائن اللہ تو نبی کی امت میں ولی کو داتا کہنا اور گنج بخش کہنا یہ کہاں کا انصاف ہے وہ سعید علی حجویری رحمتہ اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے لاہور میں ان کا مقبرہ ہے محدث تھے سخی بھی تھے تو مریدین نے فرت محبت میں ایک دن کہہ دیا کہ ہمارے پیر صاحب تو گنج بخش ہیں انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی اور انہوں نے اس کو منع بھی کر دیا اور پھر اپنی کتاب میں اس کی تردید بھی کی کشف المحجوب میں فرماتے ہیں یا علی خلق ترا گنج بخش میں گوین یا علی خلق ترا گنج بخش میں گوین وحال حال آنکھیں یک حبا دردست شمانی گنج بخش رنج بخش او سبحا نہ ہوو اے علی لوگ آپ کو گنج بخش خزانے بخشنے والے کہتے ہیں حال یہ ہے کہ آپ کے پاس تو ایک دانے کا اختیار بھی نہیں ہے گنج بخش رنج بخش او سبحاء نہ ہوو خزانے بخشنے والا خوشیاں لانے والا اور رنج لانے والا غم لانے والا وہ ایک اللہ ہے ایک اللہ ہے تو لاق القم میں نہیں کہتا تم کو عندی خزائن اللہ کے میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ولا عالم الغیبہ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں عالم الغیب ہوں میں عالم الغیب بھی نہیں ولاقولّی ملک اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں دیکھے لاقل انی ملک اور لا قول اندی خزائن اللہ یہ قول کی نفی ہوئی اور علم غیب میں فعلن نفی ہوئی لعلم الغیبہ آتف عندی پر معلوم ہو گیا کہ نبی غیب دان ہیں بریلوی کہتے ہیں کیونکہ یہ آتف اندی پر تو علماء فرماتے ہیں یہ عندی پر آتف نہیں پہ پاتف ہے نبی غیب دان نہیں ہے اور یہ قرآن اور حدیث کے ساتھ موافق بات ہے بعض مفسرین نے آتف عندی پہ کیا لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں پھر لا زائدہ ہے میں نہیں کہتا کہ میرے فاصل میں غیب نہیں ہے تو وہ لا زائدہ مانتے ہیں یہ تاکید فیلاََََََََََََ نفی کی گئی ہے اندی اللہ اور انی ملک یہاں اقول لا اقول لا اقول کہا اور یہاں ولا عالم الغیب فعلَََََََََ نفی عضراہ توضو میں عالم الغیب نہیں ہوں بریلوی کہتے ہیں یہ اضراہ توضو ہے تو پھر لا اقول القم انی ملک یہ بھی تو اضراہ تواض ہوا نا تو پھر اس کا کیا مانا ہوا یہاں یہ جان لو پوری بحث اللہ بیدت کہتے ہیں لا عالم الغیب ہندی پر عطف ہے تو ہندی پہ عطف ہوا تو مانا یہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس میں جاننے والا نہیں ہوں غیب کا تو نفی جب نفی پہ داخل ہو تو مثبت مانا دیتی ہے تو معلوم ہوا کہ نبی غیب دان ہے تو ہم نے کہا عطف عندی پہ نہیں ہے لاعقل پہ ہے تو معلوم ہوا کہ نبی غیب دان نہیں تھے اور یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے ساتھ موافق ہے ہر بعض تفاثر نے لکھا ہے کہ عندی پہ عطف ہے لیکن ان میں سے بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ جب عندی پہ عطف ہو تو لا زائدہ ہوگا پھر لا زائدہ ہوگا جیسے تفصیر مظہری صفح 263 سراج المنیر میں خطیب اور غرائب القرآن اور بقائی میں نظم ودر الدر، نظم و میں بیکائیس ساتویں جلسفہ ایک سو تئیس اور قاضی بھی سعود سب نے لکھا ہے پھر رضا خانی بریلوی کہتے لا عالم الغیب نبی علیہ السلام اذراہ تواضع کہہ رہے ہیں تو پھر لاک انی ملک بھی تو اذراہ توازو ہوا ہاں اس طرح نہیں ہے پھر قرآن عن جمیل خلق علم غیب کی نفی کر رہا ہے سریانعام آیت نمبر انسٹھ میں اور یونس آیت نمبر 22 میں اور نحل 77 میں اور نمل 65 میں علم غیب کی نفی ہے قلعہ قول القمندی خزان اللہ کہہ دیجئے میں نہیں کہتا تمہیں کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے اور نہ ہی میں عالم الغیب ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں تمہیں کہ میں ہوں ملک نور فرشتہ عنت طبی اللّہ مایوح لیہ میں تابع نہیں ہوں مگر اس کا جو وہی کی جاتی ہے میری طرف کل حلی استویل عاما البصیر کہہ دیجیے آیا برابر ہے اندھے اور دیکھنے والے اعما جاہل بصیر عالم اعما معبودین نے البصیر اللہ معبود برحق افلا تفک کر ان تم نہیں سوچتے وان ضربین خافون شروع رب اور ڈرائیے اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو جو کہ ڈرتے ہیں اللہ سے یہ شفاعت قہری کی نفیہ اور ترغیب ال القران اور ترغیب في التبلیغ انشاء اللہ العزیز کل پڑھیں گے اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین استغفروه انه هو الغفور الرحيم اللهم قوّنا في رضاك وخز ال خیر بنا سيتنا وجال الاسلام منتهى رجائنا لا اله الا انت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة الا اللہ بالله اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظیم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 يا رب العالمين <سؤال> يا رحم الراحمين يا احكم الحاكمين يا اكرم الاكرمين آتنا في الدنيا حسن وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير محمد وعليه وآله وصحبه برحمتك يا رب